بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم واجب الاحترام بھائیو اور دستو معزز علماء کرام جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل بہتّر فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی صرف ایک جماعت ایسی ہے جو جنت میں جانے والی ہے باقی سب دوزخ میں جانے والے اور اس کی طرف بلانے والے ہیں گمراہ فرقے ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں جس فرقے کا ہم ابھی تعاقب اور تعارف اور اس کا علم رد کرنا چاہتے ہیں اس فرقے کا نام فرقہ اے جماعت المسلمین ہے اس کو فرقہ کہنا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر نہیں بہتر یہ کہ اس کو فتنہ کہا جائے فرقے اور فتنے میں بڑا فرق ہے فتنے کا مقصد تو دن رات ہی دوسروں کو پریشان کرنا ہوتا ہے یہی ان حضرات کا کام ہے فرقہ جماعت المسلمین مقلدین کا ایک ذیلی فرقہ ہے آپ حضرات کو اس بات سے متعلق معلومات ہوں گی کہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے غیر مقلدین نام کا کوئی فرقہ موجود نہیں تھا نہ ان حضرات کی کوئی مسجد تھی نہ ان حضرات کا کوئی مدرسہ تھا نہ ان حضرات کا کوئی ترجمہ قرآن تھا نہ یہ لوگ بحثیت فرقہ موجود تھے انگریز کے وجود میں آنے کے بعد ہندوستان میں جب انگریز نے قدم جمائے تو یہ فتنہ وجود میں آیا سید ام شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلہ سے ایک آدمی عبدالحق بنارسی نامی الگ ہوا اس نے صحابہ کرام کے خلاف اور امائے کرام کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا شروع کی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے قافلے سے الگ کر دیا پھر یہ آدمی چلتا رہا اور پھرتا رہا اپنے گمراہ کو نظریات کو پھیلاتا رہا ہر آدمی کو ہندوستان میں خاص طور پہ ماننے والے مل جایا کرتے ہیں اس لیے کہ اس اعتبار سے ہندوستان کی زمین بڑی زرخیز ہے کوئی بھی آدمی پاگل اور مجنوع کھڑا ہو جائے دعوت دیکھ کے اس کو کچھ نہ کچھ ماننے والے مل جاتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ بہت سارے آدمی شامل ہو گئے اور انہوں نے دن رات اسلاب پر تبرہ کرنا شروع کیا تقلید کی بحث چھیڑی اس کی بنیاد پر پوری کی پوری امت کو کافر کہنے لگے اب دیکھو ان حضرات کا ایجنڈا کیا تھا ان حضرات کا ایجنڈا یہ تھا کہ انگریز کی جو بنیادی پالیسی تھی لڑواؤ اور حکومت کرو اس کو یہ حضرات پورا کرنے کے لیے اور توڑ چڑھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے ان حضرات کا دن رات یہی منصوبہ تھا اور یہی ان حضرات کی محنت تھی کہ امت کو کس طریقے سے آپس میں لڑوایا جا سکتا ہے وہ مسائل جس میں پہلے بھی کبھی اکابر میں اختلاف رہا لیکن اس طرح کی محاذ ارائی کبھی بھی نہ ہوئی مسئلہ اے مسئلہ اے آمین ترک کرات خلف الامام یہ مسائل ایسے تھے اس سے پہلے بھی اختلاف تھا لیکن جس اختلاف کا رنگ جس طرح ان حضرات نے دیا تاریخ میں کبھی بھی ایسا اختلاف پیش نہیں آیا تھا آپ حضرات تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجیے کتاب میں تاریخ اسلام کے نام سے لکھی گئی ہیں کوئی ایک کتاب کا بھی کوئی آدمی حوالہ نہیں دے سکتا کہ کبھی ایسا تاریخ میں ہوا ہو کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ کچھ لوگ آپس میں بحث ہوں اور کچھ لوگوں نے کہا ہو دوسروں کو بھائی تمہاری نماز نہیں ہوتی تم نماز میں رفا جدین نہیں کرتے اس لیے ہم اپنی مسجد الگ بنائیں گے رفا کی بنا پر مسجدیں تاریخ اسلام میں کبھی نہ بنی انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہ مسجدیں بننا شروع ہوئی ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی اگر کسی اور امام کا ہمارے ساتھ مسئلہ رفاج دین پہ اختلاف ہے اس اختلاف کی نوعیت اور ہے غیر مقلدین سے اختلاف کی نوعیت a uh -huh. اور ہے اس لیے کہ ان حضرات نے اس کو کفر اور اسلام کا اختلاف باور کرایا اور اس کی بنا پر مسجدوں میں لڑائیاں ہوئیں مسجدوں میں قتل و غارت ہوئی ہندوستان کی اور پاکستان کی مسجدوں میں آج بھی یہ دھینگا مشتی جاری ہے آئے دن واقعات پیش آتے ہیں کہ جی یہ حضرات ہماری مسجد میں آئے ہمارے امام کے ساتھ بدتمیزی کی اور طرح طرح کی فتویٰ بازی کی اس کی بنیاد پر دوسرے محلے میں اپنی مسجد الگ بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اس لیے ہم کہ ہیں. غیر مقلدین دین کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ امت کو عام طور پہ اس طرح پریشان کر دیا جائے کہ یہ حضرات بچارے فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ شاید دین سارے کا سارا ہے ہی ایسے کھیل اور تماشا ہے اور بچارہ آدمی جو پہلے سیدھا سادھا نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا حج کرتا تھا زکات دیتا تھا پورے کے پورے دین کے معاملات پہ چلتا تھا لیکن جو ہے اب اس کو کچھ بات کا شکار ہو کر یا تو اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور یا پھر جو ہے اگر وہ نام نہاد مسلمان بن بھی جائے لیکن اپنے اکابر اور ان سے ورثے سے ملنے والی تمام کتب ان پر اس کا اعتماد اٹھ جائے فتح غیر مقلدیت کا یہ ایجنڈا تھا انہوں نے خود انگریز کی تائید کے اندر باقاعدہ طور پر کارنامے انجام دیے آپ پذرات کو علم ہوگا مولی محمد حسین بٹالوی اس نے اقتصاد بھی مسائل جہاد کے نام سے کتاب لکھی انگریز کی تائید کے اندر پنجاب کے تمام غیر مکلدین نے اس کی تائید کی اور ایک سپاس نامہ لکھا کیا جی کہ ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے اس کے سلسلے کے اندر لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں لیکن ہمیں سلے کے اندر اہل حدیث نام الاٹ کیا جائے اہل حدیث نام جو کہ خود محدثین کا لقب تھا لیکن ان ادرات نے اس پہ ڈاکہ زنی کر کے اپنے لیے انگریز سے انہوں نے من زور کروا لیا اب ہوا کیا کہ جب یہ نام ان کے پاس آیا ان لوگوں نے وہ آیات احادیث اور احادیث جن سے اشارتاً اور کنایتن کوئی حدیث اور اہل حدیث سے متعلق بات نکلتی ہے اب دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے جی نا نا ایسا نہیں کہ ہمارا فرقہ نیا ہے بلکہ ہمارا فرقہ پرانا ہے یہ دیکھو اہل حدیث کو بشارت اس روایت میں آئی ہے اہل حدیث کے متعلق یہ باتیں فلاں روایت میں آئی ہیں محدثین کی فضیلتیں اٹھا اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کرنے لگے ہوا یوں کہ چونکہ اس فتنے کی بنیاد بد اعتمادی پر تھی جب آدمی بد اعتماد ہوتا ہے تو بد گمان ہوتا ہے بد گمان ہونے کے بعد بد زبان ہوتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے یہ فتنہ جب وجود میں آیا آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ جوں جون یہ افراد بڑھتے گئے ان حضرات کے فرقے بھی بڑھتے گئے ان حضرات میں ہر آدمی کو بڑا بننے کا شوق تھا اس لیے کہ کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ان میں ہر آدمی چاہتا ہے عوام ہماری بات کو تو مان لے لیکن امام و نفا کی بات کو نہ مانے ہماری مان کریں ہماری تکلیف تو کر لیں امام احمد بحمبل کی تکلیف نہ کریں ہماری تکلیف تو کر لیں لیکن امام مالک کی تکلیف نہ کرے آپ کبھی بھی کسی غیر مکلس سے پوچھ لیں آپ کہیں گے جی امام و نفا کی بات کو ماننا چاہیے وہ کہیں گے کہ نہ ان سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے اب کیا جو, جو آپ کہتے ہیں ہاں اس پہ تو بالکل عمر کرو اس کے یہ تو قرآن اور حدیث ہے ہر غیر مقلد اپنی رائے کو قرآن اور حدیث کہتا نظر آتا ہے خیر یہ عدرات پھیلنے شروع ہوئے ان حضرات میں فرقہ بندی شروع ہوئی بے شمار فرقے اور وطنے اسی وطنہ اے غیر مقلدیت سے نکلے آپ عدرات کو علم ہوگا کہ یہ انہی افراد میں سے ایک آدمی الگ ہوا اس آدمی کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی چکڑالا کا رہنے والا اس آدمی نے جو غیر مقلدین کی چینیاں والی مسجد میں کبھی خطیب رہا اور اس آدمی نے پھر حدیث کے نام پہ اس طرح پہلے لوگوں کو گمراہ کیا کہ جو حدیثیں ہماری دلیل بنتی تھیں ان کو ضعیف اور موضوع کہہ کہہ کر رد کرنا شروع کیا یہ رد کرنے کا ذعیب اور موضوع کہنے کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ حدیث پر اس کی زبان ایسی کھلی اس نے حدیث کی ہجت ہونے کا ہی انکار کر دیا اور اس کے بعد مستقل ایک فتنہ اس نے اس بنیاد رکھی اور فتنہ وجود میں آ گیا اس کا نام اس نے رکھا اہل قرآن جس طریقے سے آپ کو علم ہے کہ محدث اہل حدیث لقب ہے محدثین کا اس طرح اہل قرآن لقب ہے قرا اکرام کا لیکن اس آدمی نے وہاں سے نام کو چرا کر اس آدمی کے لیے اہل قرآن نام رکھا جو کہ حدیث کا منکر تھا آپ کوئی بھی عربی کھول کر جی، دیکھ لیجئے کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے آپ کو اہل حدیث بمانا غیر اہل قرآن منکر حدیث کی, دنیا کی کسی ڈکشنری میں کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ آدمی وجود میں آیا کتابیں لکھی گئی اس نے خود جو ہے پھر غیر مقلدین کو کہا تم سارے سارے سارے مسلمان نہیں تم سارے کا سارے گمراہ ہو تمہاری نماز قرآن نماز نہیں باقاعدہ اس طرح ترجمہ ایک قرآن لکھا غیر مقلدین کو اس میں برا بھلا کہا ایک کتاب لکھی برہان الفرقان کے نام سے فی سرات القرآن اس میں لکھا کہ نا, نا یہ سارے جتنے بھی پہلے گمرار لوگ گزرے ہیں انبیاء عالم السط و السلام کے مقابل عبداللہ چکرال بھی کہنے لگا کہ یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے اور جنہوں نے ساری زندگی حق کی مخالفت کی حتیٰ کہ اس نے کہا عبداللہ چکرال بھی جو خود پہلے اہل حدیث رہ چکا تھا اس نے خود کہا کہ دیکھو جی فرعون بھی اہل حدیث تھا ابو جال بھی اہل حدیث تھا مشرقین مکہ بھی اہل حدیث تھے اب اس طرح کی باتیں برحان الفرقان کی سلاط کے اندر کہیں خیر یہ ایک فتنہ تھا د فتنہ غیر مقلدین سے وجود میں آیا ایک اور آدمی اٹھا اس آدمی نے بھی پہلے کسی دور کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ پنگے بڑھائی تھی نماز میں رپہ جدائن کرتا تھا قرات قلب الامام کا قائل تھا 8 تراویح کا قائل تھا تین طلاق کے ایک ہونے کا قائل تھا اس आदमी کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس نے یہ ایجنڈا پہلے تو یہ رکھا جو غیر مقلدین کا تھا کہ چلو عوام کو لڑانا آسان ہے ان مسائل کو زیر بحث لاؤں لیکن جب دیکھا کہ زیادہ امت اس سے لڑتی نظر نہیں اتی انگریز نے اس کو تیار کیا دعوی نبوت کرو دعوی نبوت کیا اور ایک مستقل فتنہ قادیانیت کے نام سے وجود میں آیا آج اپ غیر مقلدین کے فتاوی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے اور ان مرزائیوں کے فتاوی کو اور خاص طور پہ جو فقه احمدی کے نام سے فقه ان کی ملتی ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ کو کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا ادھر وہ کہتا ہے کہ رات قلب چاہیے یہ بھی کہتا ہے کہ چاہیے وہ تراویہ آٹھ ہے یہ بھی کہتا ہے تراویہ آٹھ ہے وہ کہتا ہے کہ تین تلا کے تین تلا کے مسائل جو اہم اہم اہم غیر مقلدین کا, ماتو ہے وہی مرزائیوں کا ماتو ہے. احمدی میں فقہ احمدی میں اور اس طریقے میں فقہ احمدی میں فتح نظیریا میں آپ کھول کے دیکھ لیجیے آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا اب دیکھو یہ فتنہ بھی یہاں سے وجود میں آیا سر سید احمد خان خود جو ہے غیر مقلد تھا اس کے اباؤ اجداد خود غیر مقلدین دین تھے لیکن اس نے کیا کیا فتنہ ناچریت کی بنیاد رکھی اور وہ کا انکار کیا طرح طرح کے ایسے نظریات اپنائے جو آج تک مسلمانوں نے نہیں اپنائے تھے اور خود مستقل ایک فتنہ فتنہ اے دنیا میں چھوڑ گیا اسی طریقے سے غیر مقلدین میں ایک آدمی اور ہوا جس کا نام ابستار دہلوی ہے اس آدمی نے امامت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ دیکھو احادیث میں آیا ہے کہ امام کی پیروی کرنے چاہیے امام کی باتوں کو ماننا چاہیے اور امام کی ابتدا کرنی چاہیے جو آدمی امام کے ہاتھ پہ بیت نہیں کرتا جاہلیت کی موت مرے گا اس طرح کی باتیں اس نے کرنی شروع کی دعویٰ امامت کیا اور کہا کہ میں امام ہوں جو آدمی میرے ہاتھ پہ بیت نہیں کرتا جاہلیت کی موت مرے گا اس نے ایک مستقل جماعت بنائی جس کا نام غربا اہل حدیث تھا وہ اور وہ روایات جن میں آیا فتوب اور الغربا ان روایتوں کو اپنی دلیل بنانے لگا اور کہنے لگا یہ روایتیں ہمارے متعلق ہیں غیرمقلدین نے جب اس کو دیکھا کہا کہ تو گمراہ ہے. انہوں نے کہا نہیں تو گمراہ ہے دونوں نے ایک دوسرے پر فتوی لکھے دونوں نے ایک دوسرے میں مستقل ایسی موجود ہیں ہمارے پاس ایک کتاب یہاں موجود ہے اصلی اہل سنت کے نام سے لکھنے والا غیر مقلط عبد القادر حساروی ہے اس نے خود جو ہے اس بتنے کا تعارف کروایا ہے کہا ہے کہ یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں اپنے علاوہ کسی کو صحیح مسلمان نہیں سمجھتے یہ وہی آدمی ہے جس نے ابستار دہلی کا اصل میں بابتا عبد وہ وحاب دل بھی نے یہ دعوی کیا تھا امامت کا اور اس کے بعد اب استار آیا عبد الوهاب نے یہ فتوی جاری کیا کہ دیکھو جو आदमी میری بات نہیں کرتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور پھر غیر مقلدین بڑے پریشان ہوئے مستقل ان کے خلاف کتابیں مارکیٹ میں لکھی گئی اور مارکیٹ میں ائی ہیں اب یہ فتنہ تھا جو کہ پہلے ہندوستان کے اندر تھا ہندوستان میں وہاں سے پھر چل کر یہاں کراچی کے اندر آیا کراچی میں ان کا ہے گلشن اقبال کے پاس نیپا گیے وہاں ایک مدرسہ ہے جس کو جامع ستاریہ کہتے ہیں وہاں یہ آج فتنے کا مرکز ہے غربہ اہل حدیث یہ حضرات بہت سارے مسائل میں جو کہ ان کے ہاں ان کے ہاں تو چھوٹا مسئلہ بھی جو ہے نا اسلام کفر کا انقلاب بن جاتا ہے اس لیے یہ حضرات وہاں موجود ہیں دوسرے غیر مقلدین سے اکثر محاجرائے کرتے رہتے ہیں خیر یہ فتنہ تھا یہ فتنہ وجود میں آیا یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اب عبد کے بعد عبد ستار کے بعد ان کا درمان سلوی کے نام سے چوتھا امام موجود ہے آگے دیکھیے بات کہ یہ فتنہ جب وجود میں آیا بڑھنا شروع ہوا اسی فتنے میں ایک آدمی تھا غورب اہل حدیث میں جس کا نام مسعود احمد تھا اور اس نے اپنے نام کے ساتھ بی ایس سی رکھوایا یہ مسعود احمد آدمی پہلے اس فتنے میں موجود تھا اس کو انہوں نے مناظر مشہور کروایا ان کے ہاں تو جس کو دو دی سے آ جائیں وہ ان کے ہاں مناظر بن جاتا ہے جس کو تھوڑی سی بات کرنی آ جائے وہ ان کے ہاں بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے اس لیے یہ بحث کرنے کے لیے کبھی کہیں جاتا کبھی کہیں جاتا اس طرح عوام میں اس کی شہرت ہوئی غیر مقلدین نے اس کو ہاتھ لیا پھر اس نے ایک نماز پہ کتاب لکھی جب نماز پہ اس پہ کتاب لکھی اس کی شہرت ہو گئی شہرت ہوئی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ لو جی وا اج مال گورب اہل عدیث کا جو امام ہے وہ کہتا ہے میں امام ہوں اس کو امام نہیں ہونا چاہیے امام تو مجھے ہونا چاہیے اس لیے اپنے دوستوں کے درئیے سے یہ بات اس نے سامنے رکھی بھائی دیکھو جماعت کا امام مجھے ہونا چاہیے کسی اور आदमी کا حق نہیں ہے اس لیے کہ عوامی اب میری زیادہ ہو گئی ہے لیکن ان حضرات نے اس کو قبول نہ کیا اور کہا کہ نا نا تیرا یہ حق نہیں ہے اور تیرا حق ہے کہ تُو نے ہماری بیعت کی ہے اور ہمارے متحت رہ کے کام کر لیکن اس آدمی نے کیا کیا تیرہ سو پچانویں ہجری اور انیس میں ایک الگ فتنہ بنا لیا جس فتنے کا نام ہے جماعت المسلمین الگ فتنہ بنا لیا کہنا میں اس کا فتنا اے جماعت المسلمین اس نے جماعت بنائی جماعت المسلمین کے نام سے اور پھر کہا کہ دیکھو جماعت المسلمین کے امام سے چمٹے رہنے کا حکم ہے جماعت المسلمین کے امام کی بات کرنے کا حکم ہے وہی فتوی جو عبد البدستی نے لگائے تھے وہی اب فتوی یہ آدمی لگاتا نظر آیا غرب اہل حدیث کو کہا تم میری بات نہیں کرتے تو جاہلیت کی محتمر مرو گے تمام غیر مقلدین تو کہنے لگا تم میری بات نہیں کرتے تو حلیت کی موت مرو مروگے کہنے لگا جو آتنی میرے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے مسلم ہیں اور جو میرے ساتھ نہیں ہیں یہ سب کے سب غیر مسلم ہیں اب دیکھو پوری امت میں اس نے غیر مسلم ہونے کا فتوہ لگایا خود اپنے آپ کو مسلم کہنے لگا پھر یہ فتنہ وجود میں جب آیا غیر مکلدین کے ہاں بڑا شور برپا ہوا غیر مکلدین خود بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے کس آتنی کو آگے لگا لیا لیکن خیر جس چیز کی بنیاد عدم اعتماد پہ ہوتی ہے عدم اعتماد بد گمانی بد زبانی یہ آگے بڑھتی ہی رہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گمراہ ہو وہ گمراہی پہ ایک جگہ پہ ہی موجود رہے گمراہی میں آدمی آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس لیے اس آدمی نے ایسے ایسے مسائل میں غلو کیا کہ غیر غیرمقلدین کی بھی ناک کاٹ دی اس نے ایسے ایسے مسائل بیان کیے غیرمقلدین خود کہنا پہ مجبور ہوئی یہ خارجی ہے اور یہ ہے یہ نیاف ہے اسلام میں سب سے خطرناک بھی ہے باقاعدہ کتابیں کی گئی خیر یہ فتنہ آج جہاں ہمارے ہاں موجود ہے ان کا جماعتی مرکز جو ہے خود کراچی کے اندر ہی موجود ہے چونکہ غربہ اہل عدیس میں کراچی میں تھے وہی سے یہ اسی جماعت کا آدمی تھا وہاں سے الگ ہوا اس نے ملیر کو گراپار کے اندر ایک جگہ لی اور اس جگہ لینے کے بعد جماعت ریجسٹر کروائی حکومت وقت سے حالانکہ یہ آدمی حکومت وقت کو مسلم نہیں مانتا غیر مسلم مانتا ہے پھر بھی اپنی جماعت جماعت المسلمین کو ریجسٹ مسلمان ہی نہیں سمجھتا ان سے کروانے کا کیا غیر مسلم کے, رہ کے ہیں. تو جو ہے اپنی جماعت کو بڑھتا ہوا آگے پہنچا پنجاب میں آ گیا سندھ میں آ گیا اور سرحد میں آ گیا بلوچستان میں آ گیا اب یہ فتنا موجود ہے یہ مسعود احمد ساری زندگی تمام امت کو کافر کہتا رہا اور اس نے کیا, کیا پوری امت کو کافر بنانے کے لیے اپنے اوپر اس نے اعتماد بحال کرنے کے لیے وہ وہ اسلاب پر الزام لگائے کہ کر پریشان ہوتا ہے ہے کسی کسی مسلمان کی یہ اسلام کے دعوے دار کی زبان ہے آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے جب ایک آدمی ان باتوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ ایک مسلمان پر کلم ہے جو یہ باتیں لکھ رہا ہے اور پھر وہ سوائے شرمندگی کے اور سوائے افسوس کرنے کے ایسے آدمی بھی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر مقتدہ مانے جا سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ دیکھو قیامت تقریب لوگ جو حلا کو اپنا امام بنائیں گے اور اپنا مبتدا بنائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کا بھی گمراہ کریں گے یہ روایت ایسے ہی گمراہ لوگوں کے بارے میں ہے یہ مسعود احمد بی بھی جہالت کا پتلا تھا اور اس کے ماننے والے سارے جہالت کے پتلے ہیں اب اس نے کیا کیا اس نے مستقل جو ہے اب مفسرین پر بد اعتمادی محدثین پر بدعتمادی تاریخ پوری کی پوری اس کو کل عدم قرار دیا قرآن کریم کی تمام تفاثر اس کو کل عدم قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا لٹریچر اسلام کا تھا سب کا اس نے انکار کر دیا اور خود آسر اے نو لٹریچر پندرہویں صدی میں لکھنے لگا اب ہم کہتے ہیں تاریخ اسلام جو پہلے لکھی جاتی رہی ان ادرات تو ان ماحول کو دیکھا ہوگا پندرہویں صدی میں اس آدمی نے کیسے دیکھا اس نے کیسے اسلام کی تاریخ لکھی خیر سی اس نے اپنا ماٹو بنایا کہ یہ یہ میری بنیادی دعوت ہے اور یہ میری دعوت کے اصول ہیں ہر لٹریچر کے شروع میں وہ اصول لکھے ہوتے ہیں ہم ان اصولوں کو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد ان کی تردید کرتے ہیں دیکھیے اس سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ جب یہ آدمی خود غربہ اہل حدیث میں شامل تھا اس ایک اس آدمی کی ایک ہیڈ ماسٹر سے خط و کتابت ہوئی یا کہہ لو تحریری مناظرہ ہوا یہ بھی جاہل تھا وہ بھی بیچارہ جاہل تھا دونوں کی آپس میں خط و کتابت ہوئی اور اس خط و کتابت میں اس آدمی نے جھوٹ تلبیس دجل اور پریب سے کام لے کر اس آدمی کو اپنے پیچھے لگا لیا اور اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھی جب یہ آدمی اس کو پیچھے لگا چکا یہ پوری کاروائی غیر مقلین نے خود جو ہے کتابی شکل میں شائع کر دی اس کتاب کا نام ہے تلاش حق کیا نام ہے یہ پورا تحریری مناظرہ کہہ لو یہ تحریری خطو کتابت کتاب تلاشی حق کے نام سے چھپی غیر مقلدین نے اس کو چھاپا اور خود اس کتاب کے اندر جو تلاشی حق ہے پرانا ایڈیشن اس کے شروع میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ جی محترم سید مسعود احمد صاحب بی ایس سی جماعت اہل حدیث میں ان عظیم المرتبت شخصیت شخصیتوں میں سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں جو بیاں وقت انگریزی اور عربی کے عالم ہیں خیر اگے بڑی تعریفیں اس کی کی ہیں اس نے تلاش حق کے نام سے کتاب لکھی اس کتاب کے اندر جب یہ آدمی فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا اس کتاب میں اس نے کیا کیا اس کتاب میں اس نے یہ لکھا تھا دیکھو یہ کتاب کا انڈیکس ہے اس میں اس نے لکھا کہ اہل حدیث ابد اسلام سے موجود ہے پہلے تو یہ لکھا اور کہا اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں سارے ہی اہل حدیث تھے اسی طریقے سے اس نے کہا اہل حدیث کوئی نیا فرقہ نہیں ہے پھر آگے کہا کہ بہت سے علماء اہل حدیث کو مقل نے مقلت مشہور کروا دیا پھر آگے ساری کی ساری کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فرقہ یہ اہل حدیث ایک ناجی فرقہ ہے ایک ناجی جماعت ہے اس لیے جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو اہل حدیث ہونا پڑے گا یہ پوری کتاب شائع کی گئی لیکن ہوا یوں کہ جب 1395 ہجری 1975 کے اندر اس آدمی نے اگڑائی لی اور خود امامت کا دعویٰ کیا مستقل فتنہ جو ہے اس نے الگ بنا لیا اس کے بعد یہ کتاب اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی کیونکہ اس میں اس نے لکھا تھا اہل حدیث ابدا اسلام سے ہیں اور اولیاء اللہ سارے اہل حدیث ہوئے ہیں اہل حدیث جو ہے ایک پرانا جو ہے وہ فرقہ ہے کوئی نیا فرقہ نہیں ہے اس قسم کی باتیں کہی تھی اب یہ کتاب اس کے لیے وبال بن گئی ہوا یوں کہ اس آدمی نے جس طرح اور لٹریچر الگ لکھا اور خود کہنے لگا اس نے خود اپنی جماعت المسلم کی دعوت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پہلے میرا تعلق جو ہے ایک کے ساتھ تھا لیکن بعد میں, میں نے توبہ کی توبہ کرنے کے بعد میں مسلم ہو گیا اب پھر کیا کیا یہ کتاب اس کے لیے ابال جان بنی اس کتاب کو اس نے جس طرح خود مسلمان ہوا کتاب کو بھی مسلمان کیا کیسے مسلمان کیا کتاب کو اس کتاب کے اندر وہ تمام جات جو موجود تھے جس میں کہا گیا کہ اہل حدیث پرانا فرکا ہے اولیاء اللہ سارے اہل حدیث ہیں یہ ساری عبارتیں کتاب کے اندر سے نکال دی وہاں پر اہل حدیث نام کاٹ کر وہاں پر مسلم نام رکھ دیا کہ مسلم ہمیشہ سے یعنی اپنے فرکے کو پرانا ثابت کرنے کے لیے اب وہ تمام عبارات جس میں فرکا اہل حدیث سے متعلق تائیدی تھی باتیں تھیں وہ تمام عباراتیں نکالی گئی اور اس کتاب کو اس نے کچھ اپنے خیال کے مطابق مسلمان کر کے جو ہے کتاب شاہ کی خلاصہ تلاش حق. کیا گی یعنی یہ تو پوری کتاب تھی نا اب خلاصہ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری بات تو غور کرو غیر مقلطین کا یہ طرز ہے جن کو خود صحیح بات معلوم نہیں ہوتی دوسروں کو جو ہے اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور تجھے حق دکھائیں کو اس جاہل آدمی کو خود حق پتہ نہیں تھا دوسروں کو حق دکھانے کے لیے گیا وہ ماسٹر کو خود اپنے پیچھے لگا لیا اس کو غیر مقل الس بنا لیا اب جو ہے خود اس چھوڑ کر اس کو الگ ورقہ بنا لیا اب اس کو خود حق کا پتہ نہیں تھا دوسرا کو حق دکھانے چلا جب خود اپنے آپ کو یہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے حق معلوم نہیں تھا اب مجھے حق معلوم ہوا اس لیے یہ کتاب اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوئی اور یہ کتاب لکھی گئی خلاصہ تلاش حق وہ تمام عبارتیں جو فرقہ کئے غیر مقدین کی تائید کے اندر تھی اس تمام عبارتیں نکال دی گئیں اس لیے اس کتاب کا حجم زیادہ ہے اس کتاب کا ہجم کم ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں ایسی ہیں جو بیان کرنے کی ہیں لیکن چونکہ ہماری نشست میں وقت ہے میں کچھ اصولی باتیں نقل کروں گا اور اس کی تردید کروں گا یہ فتنہ جب وجود میں آیا وجود میں آنے کے بعد اس نے اپنی دعوت کے بنیادی جو ہے کچھ اصول طے کیے اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کی تکفیر شروع کی اس نے ایک اصول بنایا کہ دیکھو جی ہمارا نام ہمارا نام مسلم ہے دیکھو یہ کوئی بھی ان کا کتاب چاہے کوئی بھی کتاب چاہے اس کے شروع میں دعوت لکھی ہوتی ہے جماعت المسلمین ان کی دعوت اس میں یہ کچھ نکات لکھے ہوئے ہیں میں عام نکات کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا پھر اس کی تردید کروں گا اس نے پہلے غیر دین میں شامل تھا بعد میں اس نے یہ رسالہ لکھا مذہب اہل حدیث کی حقیقت پھر اس نے خود اس میں لکھا کہ غیر مقلدین میں اور دوسرے مقلدین میں فرق کوئی نہیں ہے مقلط بھی مشرک ہیں یہ بھی مشرک ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ان میں تقلید موجود ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم بدتی نہیں ہیں ان میں بدعات موجود ہیں یہ پوری کی پوری رسالہ اور اور کئی کتابیں اس نے لکھی ہیں اس میں غیر مقلدین کی اس نے تردید کی ہے میرا اپنا مستقل مضمون قافلات میں چھپ رہا ہے کہ صاحب کا اہل حدیث مسعود احمد بی ایس سی کی نظر میں فرقہ اہل دیس. اس میں ساری بار نقل کر دی گئی ہیں خیر یہ کتاب دیکھیں اس میں اس کی دعوت لکھی ہے جماعت المسلمین کی دعوت کا جو پہلا اصول اور پہلا ایجنڈا جو نقل کیا گیا کہ ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ظاہر بات ہے اس میں اختلاف کسی کو نہیں ہے پھر کہا ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد الرسول اللہ فرقہ ورانہ امام نہیں وہ پھر کہا ہمارا دین صرف ایک یعنی اللہ کا پسندیدہ اللہ کا پسند کردہ دین اسلام فرقہ ورانہ مذہب نہیں پھر کہا بنیاد محبت صرف ایک یعنی اللہ تعالی سے تعلق دنیاوی تعلقات نہیں وجہ افتخار صرف ایک یعنی ایمان باللہ العظیم وطن اور زبان نہیں یہ اس نے اپنی دعوت کے بنیادی اصول نگل کیے پہلی بنیاد جو ہم کہتے ہیں جس کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے پہلے اس کی تردید کی ضرورت ہے اس نے کہا کہ ہمارا نام مسلم ہے کوئی فرقہ ورانہ نام نہیں ہم پہلے اس پہ بات کرتے ہیں اس نے خود ہر کتاب چی کے اندر یہی بات لکھی ہے یہ بنیادی دعوت ہے اس نے جب یہ بات لکھی پھر آگے دعویٰ کیا کیا دعویٰ کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب مسلم کہلاتے تھے ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مسلم کے علاوہ کوئی اور کہلاتا تھا صرف ان کا نام مسلم تھا کوئی اور نام نہ تھا یہ اس کی کتاب ہے دعوت اسلام کے نام سے اس کے سوا نمبر 26 میں اس نے یہ بات لکھی ہے انبیاء سارے کے سارے مسلم تھے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ مسلم کے علاوہ ہو اب مسلم کا مفہوم اس کے ہاں کیا ہے ذرا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے یہ خلاصہ تلاشی حق کتاب ہے اس کے سوا نمبر میں اس نے لکھا غرض یہ کہ مسلمین یعنی کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں کیا کہنے لگا مسلم کا معنی سنیے غور سے کیا معنی کرنے لگا مسلم کو سے کہتے ہیں غرض یہ کہ مسلمین یعنی کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں خلاصہ تلاش حق صبح نمبر اکیالیس اب ہم جہاں غور کرتے ہیں گویا کہ اس کے اصول کے موافق جو آدمی تکلید نہیں کرتا وہ کیا ہے مسلم جو تکلید کرتا ہے وہ مسلم نہیں ہے اب دیکھو جو اپنے آپ کو اہل عدیث کہتے ہیں وہ تکلید کرتے ہیں ان کا دعویٰ کیا کہ ہم تکلید نہیں کرتے تو گویا اس اصول کے موافق وہ کیا ہونے چاہئیں مسلم لیکن یہ ان کو مسلم نہیں مانتا اہل حدیث کے حقیقت میں اس نے خود کہا کہ نانا تم مسلم نہیں ہو میں مسلم ہوں اور تم غیر مسلم ہو ہم کہتے ہیں دیکھو اگر مسلم کا یہ معنی ہے کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو کسی امام کی تکلیف نہیں کرتا پھر تو تم دوسرے غیر مقلدین کو غیر مسلم کیوں کہتے ہو یہاں یہ آدمی پسا اس نے پھر کئی طرح کے پینترے بدلے ہیں ہم ذرا تھوڑی سی یہاں بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیے اللہ اکبر یہ جو بنیادی بات اس نے کہی ہے کہ ہماری جماعت کا نام مسلم ہمارا مسلم نام ہے اور سارے نبی مسلمان آئے ہیں اور کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو مسلم کے علاوہ کہلاتا ہو یہاں مسلمان کی تعریف کیا ہے قرآن میں مسلم کس کو کہا گیا حدیث میں مسلم کس کو کہا گیا مسلم کا لفظ کس کے مقابل میں استعمال ہوا تھوڑی سی یہاں وضاحت کی ضرورت ہے دیکھیے قرآن کریم کے اندر مسلم کا لفظ کافر کے مقابلہ میں استعمال ہوا مسلم کا لفظ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا کسی فرقے کے مقابلے میں نہیں کس کے مقابلے میں جی مسلم کا لفظ جو ہے وہ کابر کے مقابلہ میں استعمال ہوا دیکھیے سورۂ عالم عمران اس کی آیت نمبر جو ہے سڑسٹھ ہے اس میں فرمایا گیا ماں کان ابراہیم یہودی یم ولا نسرانی یم ولا کن کان حنیف مسلمہ ماں کانہ مین المشرکین حضرت ابراہیم یہودی بھی تھے عیسائی بھی نہ تھے لیکن وہ حنیف اور مسلم تھے پما کانہ المشرکین مشرق نہیں تھے یہاں دیکھو کافر کے مقابلہ میں مسلم کا لفظ آیا اسی طریقے سے سورۂ عالمران اس کی آیت نمبر اسی ہے اس میں فرمایا گیا کیا تم جو ہے حکم دیتے ہو کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا بات اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے اب دیکھو کفر یہاں مسلم کے مقابلے میں آیا معلوم ہوا کہ مسلم کا لفظ کافر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے کسی اور جماعت کے مقابلے میں نہیں اسی طریقے سے چودواں پارہ پہلی آیت ہے رباما ددین کا بھر لوکانو مسلم دیکھو یہاں بھی کانر کے مقابلے میں مسلم کا لفظ آیا اس جاہل نے اب مسلم کا جو معنی کیا قرآن پورا کا پورا پڑھ لیجیے مسلم کا وہ معنی قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کسی زیرت کی کتاب میں نہیں ہے کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے کہ مسلم اس کو کہتے ہیں جو آدمی تکلید نہ کرتا ہو یہ مسلم کا نیا معنیٰ اس نے گھڑا اور اس کی بنیاد پر سارے کے سارے جو مقلین ادرات تھے ان کی اس نے تکفیر کرنی شروع کی ہے اس ہم یہاں بات ارز کرتے ہیں اس نے کا عدرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں یہ سارے کے سارے مسلم کہلاتے تھے اس کے علاوہ اور ان کو کچھ نہ کہا گیا ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو پڑھو قرآن کریم میں خود جو ہے ان ادرات کے لیے مسلم کے علاوہ اور نام بھی آئے ہیں تم کیسے کہتے ہو مسلم ہی صرف ایک نام ہے اور کوئی پہچان یا کوئی اور سباتی نام ہی ہو سکتا قرآن کریم کی آیت ہے حیرت ابراہیم علیہ السلط وسلام جن کو حنیف مسلمہ بھی کہا گیا آپ دیکھیں قرآن کریم میں ان کے اور نام بھی آئے ہیں مثلا سورہ بکرا اس کی آیت نمبر 124 اس میں اللہ پاک نے برمایا اناسی یا ان کو امام فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں لوگوں کا اسی طریقے سے سورہ بکرا آیت نمبر 130 اس میں فرمایا گیا و ان نحو فل آخرتی لمن <الصَّالِحِن> کہ حضرت ابراہیم آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے یا ان کو صالح فرمایا گیا اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ عمران میں فرمایا آیت نمبر 95 فبی و ملت ابراہیمہ حنیفہ کہ حضرت ابراہیم کی اتباع ملت کی اتباع کرو جو کہ حنیف تھے کیا تھے حنیف تھے اب دیکھو حنیف مسلم سے الگ رہا لفظ استعمال ہوا اگر صرف مسلم کہنا ہی جائزہ ہے اور کوئی لقب اور کوئی نام نہیں ہو سکتا تو پھر بتاؤ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو حنیف کیوں فرمایا اس لیے اس فرقے کی تردید کے لیے ایسی آیات کافی ہیں سورہ نساء آیت نمبر ایک سو پچی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا بتخل اللہ ابراہیم خلیلہ حرت ابراہیم کو خلیل فرمایا گیا سورہ سور طبع آیت نمبر ایک سو چودہ فرمایا ان ابراہیم ہے حلیم یہاں اوا فرمایا گیا حلیم فرمایا گیا اب دیکھو اس آیات سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم کے اور بھی نام تھے صرف مسلم نہیں تھا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے متعلق آیا ان ابراہیم کان متن کانت اللہ حنیفہ یہاں آپ کے لیے امت کا لفظ بھی آیا کانت کا لفظ بھی آیا معلوم ہوا آدمی مسلم بھی کہلا سکتا ہے اور اگر سباتی نام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی نفی نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ پاک نے برمایا سورہ نحل آیت نمبر ایک سو اکیس شاکرن انعمی ہر ابراہیم کے متعلق آپ کے لیے شاکر کا لفظ استعمال ہوا کا لفظ بھی استعمال ہوا اللہ پاک نے برمایا سورہ مریم آیت نمبر اکیالیس فرمائے بس پرفالکتاب ابراہیم ان نحو کانا نبیہ آپ کے لیے صدیق کا نام بھی آیا معلوم ہوا مسلم بھی تھے صدیق بھی تھے افوا بھی تھے حلیم بھی تھے اب دیکھو یہ سارے نام اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے رکھے ہیں آگے حضرت موسیٰ علیہ صلاحت والسلام کے متعلق دیکھیے آپ کی جو امت ہے حضرت موسیٰ علیہ صلاح والسلام کے جو پیروکار تھے اللہ پاک نے قرآن میں ان کو بنی اسرائیل فرمایا فرمایا نا جی بنی اسرائیل اب بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنا آیا اب اگر مسلم کہلانا ہی ایک مسئلہ ہوتا اور کوئی نام نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کا بنی اسرائیل کیوں فرمایا اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من دی موسیٰ بنے اسرائیل کا لفظ آیا سورہ بکرا آیت نمبر دو سو چالیس اللہ پاک نے برمایا ان حضرات کو بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے برگر یہود دی ان کو فرمایا ان کن مؤمنین مومن کا لفظ بھی ان کے لیے آیا اللہ پاک نے برمایا بانا ابل المبمین دیکھو یہ بھی آیت ہے اس کے علاوہ اور کثیر آیتیں ہیں مثلاً اہل کتاب بھی حضرت موسیٰ علیہ صلاح و السلام کے پیروکاروں کو کہا گیا اللہ پاک نے فرمایا کل یا اہل کتاب آل عمران آیت نمبر چونسٹھ دیکھو اب اگر مسلم کہلانا ہی جائز ہوتا اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک دوسرے ناموں سے دوسرے نبیوں کی امتوں کو کیسے یاد فرماتے یہ جو کہتا ہے کہ سارے مسلم کہلاتے آئے اور کوئی نام ہی نہیں تھا اسی طریقے سے آپ ادرت عیسیٰ علیہ صلاط و کے پیروکاروں کو لیجیے ان کے متعلق بھی مختلف نام آئے ہیں مثلا مومن کا نام سورہ عمران آیت نمبر انہتر اس میں اللہ پاک نے برمایا ان ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کن تو ممین اگر تم مومن ہو دیکھو مسلم کا لفظ بھی ہے مومن کا لفظ بھی ہے اسی طریقے سے انصار اللہ کا لفظ کور الحواری النہن الصاراللہ دیکھو انصار اللہ, انصار اللہ کا لفظ انصار اللہ کا نام یہ حضرت عیسائی صلی السلام کے پیروکاروں کے لیے آیا سورہ صف آیت نمبر ایک آیت نمبر چودہ اور نصارہ نصارہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کالت نصارہ لہشت الہود علاشی سورہ بکرا آیت نمبر 113 اگر صرف مسلم ہی کرانہ جائز ہوتا تو پھر نصارہ قرآن میں اللہ پاک نے ان کو کیوں فرمایا ہے اسی طریقے سے اگر آپ آئیں ان کو اہل انجیل بھی فرمایا گیا قرآن کریم پہ غور کریں سورہ معاہدہ آیت نمبر 40 اس میں فرمایا گیا بل یا کم انجیل کہ بھائی ان کو چاہیے کہ فیصلہ کرے ان کو اہل انجیل فرمایا گیا اہل کتاب بھی فرمایا گیا کل یا اہل کتابی رستم الاشی سورہ معدہ آیت نمبر اڑسٹ اسی طرح دیکھیے اگر آپ ادرات غور کریں گے اور بھی ان ادرات کے نام آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے لیے بھی مسلم کے علاوہ اور نام بھی آئے ہیں یہ کہتا ہے مسلم نام جو ہے صرف جائز ہے اور کسی نام سے پکارنا جائز نہیں اللہ پاک نے پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا وہاں ان کو کیا فرمایا یا ایو دینا آمن کیا فرمایا یا ایو الدینہ آمن کہ ہی قرآن کریم میں آپ پورے تیس پارے پڑھ لیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہوں یادین آمنو سے کتاب فرمایا معلوم ہوا کہ دیکھو یہ جو کہتی ہیں کہ صرف مسلم نام ہے ہم کہتے ہیں اور نام بھی مسلمان کا ہو سکتا ہے کسی اور نام سے پکارنا بھی جائز ہے اللہ پاک نے دیکھیے اللہ حزب اللہ کے نام سے یاد کیا امت کو فرمایا کا ہزب اللہ علیہ ہزب اللہ شورۂ مجادلہ آیت نمبر بائیس دیکھو یہاں حزب اللہ فرمایا گیا اسی طریقے سے آپ دیکھیے اٹھارہواں پارہ پہلی آیت قد افلاح مومن کامیاب ہو گئے مسلم نے فرمایا معروف ہوا کہ دیکھو مسلم کے علاوہ اور نام بھی استعمال ہے کیا جا سکتا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کن تم, تم خیرہ عماں تم بہترین امت ہو خیر عماں فرمایا گیا معلوم ہوا کہ مسلم کے علاوہ اور نام بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں گئی جی دیکھو یہ کثیر آیات ہیں تو جماعت المسلمین کے بانی اس نے مسعود احمد جھوٹ بولا کہ مسلم کے علاوہ اور کوئی نام نہیں سارے نبی ساری امتیں جو ہیں یہ صرف مسلم کہلاتے آئیں ہم نے کہا نا قرآن میں انبیاء کے لیے بھی اور نام استعمال ہوئے امتوں کے لیے بھی اور نام استعمال ہوئے معلوم ہوا کہ مسلم نام بھی ٹھیک ہے مسلم کے علاوہ اور کسی صفاتی نام سے پکارنا بھی ٹھیک ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی تعریف کیا فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک تعریف اس نے کی ہے ایک تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس نے مسلم کے بارے میں کیا کہا کہتا ہے مسلم یعنی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں اس کے ہاں مسلم کی تعریف یہ ہے کہ جو غیر مقد ہے وہ مسلم ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف فرمائی یہ حدیث ہے اللہ اکبر فرمایا صحیح مسلم میں منسلّہ سراۃنا وستقبل قبل تنہا واکلا ذبیحہ تنہ فدا رک المسلم یہ تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی بیان فرمائی کہ جو آدمی ہماری جیسی نماز پڑھے قبلہ کی جانب رخ کرے ہمارے زبیہ کو کھائے وہ کیا ہے مسلم یہ نہیں فرمایا جو غیر من کر وہ مسلم اب ایک تعریف مسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے دوسری تعریف کس نے مسعود احمد بیسی نے کی ہے ہم کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے مسعود احمد بیسی کی امت نہیں ہے ہم وہ تعریف مانیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس لیے ہم اس تعریف کو موت جانتے ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی مسلم کے علاوہ اور نام بھی امت مسلمہ کے لیے ہیں یہ اللہ ایک دوبارہ روایت بما سماهم اللہ عز جل عباد اللہ, اللہ پاک نے نبی پاک سلم کی امت کا نام رکھا کیا? مسلمین بھی مومنین بھی عباد اللہ بھی اس نے قرآن کریم سے ایک آئس اس نے بہانہ بنایا اللہ پاک نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین تمہارا نام اللہ پاک نے مسلم رکھا ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب کہ مسلم کہلانے کے ساتھ اور کچھ باتی نام نہیں ہو سکتا یہ بات غلط ہے اگر قرآن میں یہ آیا ہوا سماکم المسلمین مسلم امت مسلمہ کا نام مسلم ہے حدیث میں نبی پاس نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارا نام مسلم بھی رکھا مومن بھی رکھا عباد اللہ بھی رکھا معلوم ہوا کہ صرف مسلم نام نہیں ہے جو انہوں نے صرف گمراہ کرنے کے لیے اپنے لیے گھڑ لیا کہ صرف اجماعت کا ایجنڈا بنایا کہ صرف مسلمان کے لانا جائزہ اور کوئی جائز نہیں ہے یہ بات بالکل خلاف واقعہ بھی ہے قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے اب یہاں تھوڑی سی بات آئیں ہمارا مناظرہ ہوا ایک فتنہ ہے جماعت المسلمین کے افراد سے وہ کہنے لگے کہ جی دیکھو قرآن میں اللہ نے وہ اسمتم المسلمین فرمایا دیکھو اب تم کیا کہتے ہو کہ مسلمان کے علاوہ اور بھی کچھ کہلا سکتے ہیں میں نے کہا بالکل کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا میری امت 73 ورقوں میں بڑھ جائے گی 72 ورقے دو میں جانے والے ہیں ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جانے والی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ورمایا جنت سنت میں جانے والے مہانا علیہ و صحابی وہ ہیں جو میرے موقع پہ ہوں میرے صحابۂ کرام کے موقع پہ ہوں اس لیے ماں علیہ کمانا اہل سنت و صحابی کمانا والے جماعت اس لیے ہم کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلم بھی ہو اور ایک آدمی اہل سنت وال جماعت بھی ہو آپ, آپ کو تعجب ہوگا کہ دیکھو اتنی بدی بات اس ظاہر آدمی کو سمجھ نہیں آئی دیکھو احادیث کو دیکھو تفسیر در منصور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قرآن کریم کی آیت یوم تبیز وجوہ و تسود وجوہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے ورمایا وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن وہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے وہ کل کو قیامت کے دن سیاہ ہوں گے فرمایا وہ اہل بدت ہیں کون ہیں اہل بجت و زلارہ کہ وہ بجتی ہیں اور گمراہ ہیں معلوم ہوا کہ جو آدمی اہل سنت ہے بل جماعت ہے وہ آدمی نجات پانے والا ہے اس کا جو بھی مخالف ہے خواہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے وہ آدمی بجتی ہے اور گمراہ ہے وہ آدمی بجتی ہے اور گمراہ ہے اس کے علاوہ آج دیکھو یہ آدمی کہتا ہے کہ جی محدثین سارے کے سارے محدثین سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلم تھے ان میں سے اور ان کا کوئی نام نہ تھا ہم کہتے ہیں جھوٹ آپ ایک حوالہ پوری تاریخ کی کتب سے کسی حدیث کی کتاب سے کسی اسمر رجال کی کتاب سے کھول کر دکھاؤ کہ کہا گیا ہو کہ سارے محدث صرف مسلم کے لاتے تھے اور کچھ نہیں میں حوالہ پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کو آپ نے پڑھا الحمدللہ اس صحیح مسلم کے مقدمے میں علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ دیکھو پہلے روایتیں بیان کی جاتی تھیں روایتیں بیان کرنے کے اندر یہ انداز تھا کہ لوگ لوگوں میں عام تھا روایتیں قبول کر لی جاتی تھی آہستہ آہستہ جھوٹ اور فتنہ پھیل گیا اس لیے یہ اصول بنانا پڑا کہ اہل سنت کی روایت کو قبول کیا جائے اور دوسروں کی روایت کو قبول ہے. نہ کیا جائے یہ مقدمہ مسلم کے اندر صحیح مسلم میں بات لکھی ہے اب دیکھو سوا نمبر گیارہ اس میں دیکھو حضرت علامہ ابن سیرین جو خیر القرون کی آدمی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی روایت قبول کی جائے گی اہل سنت کے علاوہ اور کسی کی روایت قبول ہے؟ نہیں کی جائے گی یہ کہتا ہے کہ مسلم یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل سنت یہاں اب غور کرنے کی بات یہ ہے علامہ ابن سیرین تو ساری کے ساری روایتیں بیان کرنے والے افراد کو کیا فرما رہے ہیں اہل سنت کیا برما رہے ہیں معلوم ہوا محدت سارے کے سارے اہل سنت و تھے امام بخاری اہل سنت وال تھے امام اسلم اہل سنت وال تھے امام ترمزی اہل سنت و تھے امام مالک اہل سنت تھے امام ابن اہل سنت تھے کے جتنے گزرے یہ سارے کے سارے اہل سنت وال تھے ہم نے الفاظ میں حوالہ پیش کیا اگر تیرے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے علم نام کی کوئی چیز ہے تو پھر ایک حوالہ اس بات نے پیش کر کہ نہ اہل سنت نہیں نہیںلاتے تھے وہ صرف مسلم کہلاتے تھے اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا نام مسلم بھی ہو اور سبھی نام اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہو اس لیے مسلم بھی ہے اہل سنت وال جماعت بھی باسم میں آ جی اہل سنت والجماعت یہ ای ایسی جماعت ہے جو کہ نجات پانے والی ہے اس پر کثیر دلائل موجود ہیں میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے اس لیے اس کا یہ اصول کہ جی ہماری جماعت کا نام مسلم ہے ہمارا نام صرف مسلم ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہم کہتے ہیں نا نہ یہ بات غلط ہے یہ قرآن کے بھی گلاف ہے حدیث کے بھی گلاف ہے صحابہ کرام کے موقف کے بھی گلاف ہے محدثین کے موقف کے بھی خلاف ہے پہلے اصول کا ہم نے رد کیا اب اس کا دوسرا اصول سنیے یہ آدمی کہتا ہے ہمارا امام ہم یہ جو کہ اس کا رسالہ ہے ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد الرسول اللہ. ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد الر... رسول اللہ اب اس نے کہا کہ ہمارا کوئی فرقہ ورانہ امام نہیں یعنی مقصد کیا کہ ہم صرف امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں یا کوئی پیغمبر ہے وہ تو امام ہو سکتا ہے پیغمبر کے علاوہ کوئی اور آدمی امام نہیں ہو سکتا یہ اس کی دعوت کا بنیادی اصول ہے اب ذرا غور کیجئے کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے اب دوسری کتابیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ کتاب دکھائیں جی اسی مسئلہ کی وضاحت کے لیے منہاج المسلمین کے نام سے کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر چوالیس ہے اس میں کہا گیا امام صرف نبی بنائے جاتے ہیں جو نبی نہیں وہ امام نہیں میری بات کو ذرا غور سے سننا منہاج المسلمین یہ اس کی کتاب ہے اس میں لکھا گیا صبا نمبر امام صرف نبی بنائے جاتے ہیں جو نبی نہیں امام نہیں گویا کہ جو نبی ہے وہی وہ امام ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی امام نہیں ہے اب ہم نے والے پیش کرنے ہیں یہ خود اپنے آپ کو امام کہتا ہے کہ نہیں اس کی کتابیں دیکھو اس کے لٹریچر کے شروع میں خود اس کو امام لکھا ہوا ہے یہ اس کا رسالہ واقعہ واقعۂ اور افسانہ ثقیفہ اس کا نام لکھا مسعود احمد امام جماعت المسلمین کیا یہ نبی ہے اس کا یہ رسالہ واقعہ جمل اور افسانہ جمل اس کے نیچے نام لکھا مسعود احمد امام جماعت مسلمین اس کے علاوہ اور بھی اس کے رسالے موجود ہیں مثلاً جو ہے اس کا ایک اور رسالہ ہے اولیاء اللہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس نے بھی لکھا مسعود احمد بی ایس سی امام جماعت المسلمین اسی طریقے سے اس کی یہ کتاب ہے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہے نیچے لکھا مسعود احمد امام جماعت المسلمین اس کے علاوہ اور دیکھیے یہ تحقیق صلاد کے نام سے ابھی یہ اس کا نائب یہ تو مر گیا مسعود احمد بیسی ابھی ان کا امام جو بنا ہوا ہے اس کا نام ہے اشتیاق احمد اس نے خود جو ہے یہ تحقیق صلاح اس کی کتاب ہے اس کے سبر نمبر آٹھ پہ اس نے خود جو ہے اس کو اپنے آپ کو اور مسعود احمد کو امام لکھا ہے دیکھو ہم کہتے ہیں اس نے خود کہا جو نبی ہے وہ امام ہے جو نبی نہیں وہ امام ہے نہیں ہم کہتے ہیں کیا کہ مسعود احمد نبی ہے جب مسعود احمد نبی ہے پھر تو یہ کفر ہے عقیدۂ ختم الود کا انکار ہے یہی ہم کہتے ہیں پھر تے جماعت المسلمین سے جو ہمارا اختلاف ہے اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھو اس نے وہ دعوے کیے جو ایک پیغمبر ہوتے ہیں اس نے خود کہا کہ دیکھو جی میں امام ہوں میری بیعت کرو, میری بیعت نہیں کرو گے کی موت مرو گے. تمام امت مسلمہ کو کافر کہا ایک نبی بے ایمان لانے والا مسلمان ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اس نے سب کو غیر مسلم اور کافر کہا اور خود جو ہے اپنے آپ کو امام کہا اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا کادیانی بھی طرح طرح کے جھوٹے افسانوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نبی مشہور کرواتا رہا اس نے دیکھا کہ اب پر جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کا تارو ہو گیا جو آدمی ملکی کی پر نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو جوتے پڑیں گے اس لیے نبوت کا دعویٰ تو نہ کیا یہاں دیکھو دو پیش میں آ کر پہلے تو یہ کہہ دیا کہ نبی جو ہے وہی امام ہوتا ہے امتی امام نہیں ہوتا پھر خود کہہ دیا کہ میں امام ہوں ہم کہتے ہیں دعوی نبوت ہے اب دیکھو پوری کی پوری جو ہماری وراثت ہے اس سب کا اس نے انکار کیا میں آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا ان شاء اللہ اکبر خیر یہاں سے ایک بات سب میں آ گئی کیا کہ دیکھو یہ ادرات جو کہتے ہیں ہمارا فرقہ ورانہ کوئی امام نہیں ہم کہتے ہیں مسعود احمد بیسی پوری دنیا کی متنازع ترین شخصیت ہے اس لیے یہ فرقہ ورانہ امام ہے اس سے بڑی اور فتنہ بازی کیا ہوگی آپ ادرات کو شاید علم ہو ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً پندرہ فتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تھوڑی سی اس کی وضاحت سمجھ لیں پندرہ فتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ان میں سے ہر آدمی ہوا اسمہ المسلمین کا مخاطب اپنے آپ کو کہتا ہے اپنے امیر کو کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کا مزداق ہم ہیں باقی سب مسلم ہیں مثلا دیکھیے یہ آدمی یہ مسعود مدبیہ سی اس نے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا ہے اس کے علاوہ ایک اور آدمی کیپٹن مسعود الدین عثمانی عثمانی فتنہ جس نے چھوٹے چھوٹے کتاب لکھے ہیں عذاب برزق کے نام سے یہ مزاریہ یہ میلے توحید خالص ایمان خالص اس طرح کے رسالے اس نے لکھے ہیں یہ آدمی خود اپنے آپ کو مسلم کہتا تھا اور یہی آج بھی یہ فتن بعض کہتے ہوئے سمہ قبول المسلمین اس کے مزدا ہم ہیں اور اس کے امام سے مراد ہمارا امیر ہے मसूद अहमद बियासी के बाद देखिए ये اس کا نائب استیاگمد ہے उधर कैप्टन मसूद الدين عثمان اپنے اپ کو مسلمانوں کا امام کہتا رہا اس کے بعد اب اس کا نائب حنیف ہے کیماڑی کراچی کے اندر ان کا مرکز ہے اور یہ کتابچے پھیلا رہے ہیں پھر یہ آدمی اپس میں لڑے کیپٹن کے ماننے والے یہ دو دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ان میں سے ایک آدمی تھا اس کا نام مولوی حادی تھا مولوی حادی نے الگ جماعت بنائی اس کا نام بھی اس نے اس کا نام کپٹن مسعود الدین عثمانی کے گروہ کو اس نے کہا کہ تم سارے کافر ہو تم سب غیر مسلم ہو اور ہم مسلم ہیں وہ سب مسلم کے مطلع کہنے لگا اس سے مراد میری ذات ہے اس نے خود کتاب چے لکھے عقیدہ ختم الدھ کے نام سے دجال کے کارنامے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ صد و السلام کی یاد کا انکار کیا اور کئی مسائل کے اندر غلوب کیا کپٹن مسعود الدین عثمانی کے چیلوں نے حضرت ظہور مادی کا حرت امام مادی کے ظہور کا انکار کیا لیکن یہ آدمی آگے بڑھا ہادی اس نے حضرت مادہ رضوان ظہور کے عقیدے کے خلاف آگے مزید غلوب کیا کہا کہ رتی عیسیٰ بھی فوت ہو گئے اب انہوں نے نہیں آنا رتی عیسیٰ فوت ہو گئے انہوں نے نہیں آنا اب یہ کپٹن مسعود نثمانی کو غیر مسلم کہتا ہے اور یہ ان کو غیر مسلم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم سب ٹھیک کہتے ہو تم سب ٹھیک <suss> <tik> <tik> <tik> کہتے ہو اب دیکھو یہ بھی ہو گیا اسی طریقے سے جماعت المسلمین جو مسعود احمد بیاسی کی ہے اسی جماعت المسلمین کے اب پانچ پانچ چھ دڑے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور دوسرے کو غیر مسلم کہتا ہے ان کی ایسے میں آپ کو بتاؤں کہتے ہیں نا ایٹ کتے سننے کے تھی مثال وہ بھی اتنا وہ جو ہے وہ سخت مثال نہیں ہے جتنی ان کے اندر بچاروں کے اندر مخالفت ہے ہم کہتے ہیں دیکھو مسلم کہلانے والے پندرہ سے زیادہ فتنے ہیں ہر آدمی وہ سب محکم المسلمین کا مزدار اپنے آپ کو کہتا ہے اور امام اپنے مبتدا کو کہتا ہے اب یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہاں امام سے مراد مسعود احمد بیسی ہے کیسے ثابت ہوا کیپٹن مسعود الرسمانی ہے کیسے ثابت ہوا مولوی ہاتھی ہے ان میں سے ایک اور نکلا ڈاکٹر بشیر کے نام سے اس نے تنظیم المسلمین بنائی ہے کہاں ثابت ہوا تنظیم المسلمین ہے ایک اور آدمی ہے اس کا کیپٹن کا چزاد بھائی جس نے جماعت بنائی حزب اللہ کے نام سے پہلے یہ بھی حزب اللہ شامل تھا کیپٹن جو ہے پھر یہ اس سے بحث ہوئی کئی مسائل میں اس نے غلو کیا حضرت امام احمد بن حنبل پر کفر کا فتوی لگایا وہ اس سے الگ ہوا اور اس نے حزب اللہ جماعت پر قبضہ کر لیا اس کا نام ہے کمال السر عثمانی اس نے خود اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں خیر یہ فتنے 15 کے قریب ہیں جو اپنے اپ کو مسلم کہتے ہیں دوسروں کو غیر مسلم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے ذرا اپنی جو ہے نا اپنی بات کی صفائی دے تم میں سے صحیح مسلم ہے میں سے کوئی بھی صحیح ہے تم سب فتنے باز ہو کون ہو فرقے نہیں فتنے فرقے نہیں فتنے خیر آگے ہم چلتے ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے ان عدرات کا تیسرا اصول ان کی بنیادی دعوت کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ جو کچھ جماعت یہ بات میری گوھر سے سننا فرمایا گیا کہ جماعت المسلمین کا تعرف نامی رسالہ ہے اس میں کہا گیا جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے یہ رسالہ ہے جماعت المسلمین کا تعارف عقائد وغیرہ دعوت اس کا صفحہ نمبر ایک دیکھیے اس میں کہا گیا جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے صفحہ نمبر اس کا تین ہے صفحہ نمبر الفاظ اس کے یہ ہیں جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے گویا کہ مسعود احمد نبی سی جو بکواس لکھ گیا اپنی کتابوں کے اندر اس کو ماننا ایمان ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے اب جہاں ہم نے تھوڑی سی غور کرنی ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ کے کیا گیا ہے اس کا انکار کفر کیسے ہوگا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر اس نے تبرہ کیا قرآن کریم پر اس نے تبرہ کیا نبی پاک وسلم کے خلاف اس نے زبان درازی استعمال کی ہے اسلاف کے خلاف زبان درازی اس نے استعمال کی ہم تھوڑا سے اس کے حوالے پڑھتے ہیں دیکھیے یہ ہمارے پاس اس کی کتاب ہے تفہیم اسلام کے نام سے اس نے ایک اور آدمی تھا منکر حدیث جس کا نام تھا ڈاکٹر غلام برگ جیلانی کے نام سے اس نے حدیث کا انکار کیا ایک کتاب لکھی دو اسلام کے نام سے اس کا اس نے جواب لکھا تفہیم اسلام کے نام سے جواب میں اس نے حدیث کا دفاع کرتے کرتے قرآن پہ اعصاب کر دیے حدیث کا دفاع کرتے کرتے قرآن پہ اعصف کر دیے میں اس کتاب کے تھوڑے سے والے پڑھتا ہوں آپ کو پتا چلے گا بھی جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا انکار کف رہا کیا ہے دیکھیے یہی کتاب ہے تفیم الاسلام اس کا سبا نمبر دو سو انہتر ہے اس میں کہا گیا قرآن کا منکر بھی قرآن کا منکر بھی مسلم ہے قرآن کا منکر بھی مسلم ہے صفا نمبر دو سو انہتر اسی طریقے سے اس نے کہا صفا نمبر طویم و اسلام کا دو سو چھبیس اس میں کہا گیا قرآن ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے یہ ایک خوش نماز جملہ تو ضرور ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے نہ کسی اور عمل کا دیکھو یہ ہے اس کا انکار غفر ہے مجھے بتاؤ اقرار غفر ہے کہ انکار غبر ہے اسی طریقے سے آگے کہا قرآن کریم کی تحریف شدہ دیکھو کہتا ہے قرآن کو تحریف شدہ سمجھنے والے مسلمان اور خود قرآن مجید کی عبارت اس کی شاہد ہے یعنی جو لوگ قرآن کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں جس طرح کے روافذ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تبدیلی ہو گئی نوزم اللہ صحابہ کرام نے قرآن کو بدل دیا کہتا ہے جو لوگ قرآن کو تعریف شدہ سمجھتے ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں مسلم ہیں اور پھر کہا کہ دیکھو خود قرآن کی آیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے قرآن میں تعریف ہوئی ہے کتنی بڑی بکواس ہے پھر آگے دیکھو آگے کہنے لگا سوا نمبر دو سو اسی کتاب طویم اسلام کا اس میں کہا گیا قرآن مجید کی قطعیت پر تو قرآن کی آیات سے چوٹ پڑتی ہے یعنی قرآن کریم کوئی قطعی کتاب نہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہوئی یہ ہو جاتا ہے اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا کہتا ہے قرآن کی آیا سے اس پر چوٹ پڑتی ہے اس دعوے پر اب دیکھو کیا اس کا انکار کو ہوگا سوال نمبر دو اسی طریقے سے یہی کتاب ہے اس میں دیکھو یہاں کچھ تفہیم الاسلام صفحہ نمبر دو سو اس میں کچھ باتیں کہی گئیں ذرا غور سے سنیے نہیں لگا قرآن کا اسلام تو بڑا اس بڑا آسان اسلام ہے مشکل تو اس کو ان قیود نے بنا دیا جو احادیث میں مجکور ہیں ورنہ دعا مانگ لو سلاد ادا ہو گئی پاکیزگی اختیار کر لو زکوٰۃ ادا ہو گئی سلاد میں ریا خارج ہو جائے وجو سلامت رہے یعنی وضو کے نماز کے اندر اگر ہوا نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ دیکھو قرآن پہ بکواس کر رہا ہے کہتا ہے سلاد میں ریا خارج ہو جائے وضو سلامت رہے ناچ ناچ رنگ کی محفلیں قائم کرو کوئی عمارت نہیں یعنی قرآن میں گانے بجانے کی کوئی عمارت نہیں ہے کہنے لگا فنون لطیفہ سے دلچسپی لو کوئی عرضی نہیں فنون لطیفہ سے مراد یہ ڈرامے اور فلمیں یہ جو آج کل بے حیائی کے اسباب ہیں فرون لطیفہ کہتا ہے اس میں دلچسپی لو تو کوئی حرج نہیں قرآن کہتا ہے اب دیکھو اس کا انکار کفر ہے یا اس کا اقرار کفر ہے اسی طریقے سے اس نے کہا تاش شطرنج وغیرہ سے لطف اٹھاؤ کوئی مذائقہ نہیں کعبہ خانہ کھولو کوئی مالت نہیں قرآن میں کعبہ خانہ رنڈی کھانا ہاں جی جناح کے اڈے کھولو قرآن میں کوئی امانت نہیں ہے تفہیم الاسلام صبھا نمبر دو سو اسی طریقے سے اس نے سبھا نمبر دو سو میں کہا قرآن کریم میں اوریانیت کا درس موجود ہے ان کو پڑھاتے ہوئے یعنی ان آیات کو پڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے اب اسی طرح کہنے لگا چھتی نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ بھی گمراہ کو نو سکتا ہے طویم الاسلام صفحہ نمبر 135 اور کہنے لگا پورا قرآن مجید حفاظت میں احادیث کی برابری نہیں کر سکتا پورا قرآن مجید حفاظت میں احادیث کی برابری نہیں کر سکتا طویم الاسلام سبھا نمبر دو ستیش. کیا مطلب یعنی ہم جو کہتے ہیں قرآن کریم محفوظ ہے اننا ناسل ذکر بھائی لہافظ <لَعَافِزُن> یہ تو قرآن کے بارے میں فرمایا حدیث کے بارے میں یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ حدیث ضعیب بھی ہو سکتی ہے حدیث موضوع بھی ہو سکتی ہے حدیث متروک بھی ہو سکتی ہے حدیث منکر بھی ہو سکتی ہے اس کے کئی مراتب ہیں کسی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اور جو, جو ہے اصول حدیث کے اصولوں کے خلاف اس کو رد کیا جاتا ہے اب ہم کیسے کہیں گے اس کا درجہ قرآن سے بڑھ کر ہے. کیا اس کا انکار کفر ہے یا اس کا اقرار کفر ہے بادشاہ میں آئی نا جی یہ قرآن کریم کے متعلق اس کی ارضا سر آئی تھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتا ہے اسی کتاب تفیم الاسلام کے اندر صفحہ نمبر دو کہیں لگا قرآن مجید میں بھی ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو بہت بڑا دھکا لگتا ہے یعنی قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں کہ ان میں نبی اپل کی توہین ہوتی ہے نظر کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں نبی اپلم کی شان بیان کرتا ہے لیکن یہ کہتا ہے قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جن میں نبی اپلم کی توہین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے نبی اپلم پہ بھی بہتان ہے طویم الاسلام صبر نمبر دو سو اس. اسی طرح دیکھیے جی یہی تفہیم الاسلام اس کا صفحہ نمبر 264 اس میں کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا قرآن کا مذاق سنیے ذرا قرآن پر مذاق اڑا رہا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا یعنی ایک تربت سا ہاں جی لیکن زمانہ شاہد ہے کہ تقریباً ایک چار سو سال گزر چکے وقت حساب نہیں آیا دیکھو اب یہ کس کا مذاق ہے یہ کس کس ہستی پہ تنقید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تنقید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا کہتا ہے ایک آیت کو نقل کر کے اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شریعت الہیہ میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے اور وہ بھی محض اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تفہیم الاسلام صفحہ نمبر 248 اب اسلام کی تفہیم ہے یا اسلام کی محنت پانی بھی اسلام کی تاریخ کو اسلام کی عظمت کو مذہب کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھو کیا یہ لگا اب سنیے اسی تفہیم الاسلام کے سبر نمبر 248 پہ کہنے لگا قرآن کریم کے آیات نقل کی اور پھر ان آیات کا انکار کرتے ہوئے مذاق پڑھاتے یوں کہتا ہے کہتا ہے دشمنان اسلام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں ملتا ان آیات سے دشمن اسلام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں ملتا یعنی کہتا ہے کہ یہ آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر دشمن اسلام ہم پہ ہنستے ہیں اب یہ قرآن کریم کی آیات کا انکار نہیں تو اور کیا ہے اسی سوا نمبر دو سو اڑتالیس صحابہ کرام کے متعلق جی صحابہ کرام کے متعلق اس آدمی نے اب کیا کہا ذرا تھوڑی سی بات یہ بھی سن لیجئے صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے کہ مسلم بھائی صحابہ کرام کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں یعنی اب جو فتنہ جماعت المسلمین میں افراد شامل ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں یعنی وہ صحابہ کا نقشہ ہے یہ تو ہوئی نا ان کی شان جو جماعت المفتنائے جماعت المسلمین میں شامل ہے اب دیکھو صحابہ کرام کے کی متعلق کیا کہتا ہے اللہ اور اس کا حوالہ ہے اس کا رسالہ ہے میں مسلم کیسے بنا المسلم نمبر پانچ سبا نمبر چھتیس اسی طرح اس نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی تاریخ صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین پندرہ سو سال بعد تاریخ لکھنے بیٹھا ہے کہتا ہے جتنی تاریخ کی کتابیں ساری جھوٹی صحیح تاریخ میں لکھنے بیٹھا ہوں میں اس کے والے بعد میں پڑھتا ہوں یہاں تھوڑی سی بات اکل کرنی ہے آپ دیکھو کہتا ہے اسی صحیح تاریخ الاسلام وال میں سوا نمبر چھ سو انتالیس کہتا ہے صحابہ کرام کی زندگی صحابہ کرام کے متعلق مطلب نا کہتا ہے صحابہ کرام پر کاروبار کاروبار میں جھوٹ کا الزام لگایا صحابہ کرام پر کسی کا الزام لگایا کاروبار میں جھوٹ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت امّ کلسوم کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی حضرت عثمان نے ورمایا جس آدمی نے غلطی نہ کی ہو گناہ نہ کیا ہو وہ آئے اور قبر میں میرے ساتھ تعاون کرے یعنی yani اس کی سب کی روایت ہے اب اس آدمی نکاح کے صاحب بھی آگے بڑھے اب کہتا ہے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہوئے چونکہ کاروبار آدمی کرتا ہے کاروبار میں جھوٹ اور سچ بھی چلتا ہے کس کے متعلق کہہ رہا ہے صحابہ کے متعلق صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے وہ تو کھرا کاروبار کرتے تھے مسعود احمد البیاسی کی طرح نہیں کہ آیتیں جو ہیں قرآن کی لے رہا اور ثابت کر رہا پندرہویں صدی کے فرقے کو صحابہ کرام کا طرزِ یہ نہیں تھا یہ جھوٹ کا کاروبار مسود احمد البیاسی تو کرتا ہے صحابہ کرام ایسا کاروبار ہے, نہیں کرتے تھے پھر اس کی کتاب ہے فرقہ چھوٹا رسالہ ہے فرقہ ورانہ ناموں کا ثبوت نہیں فرقہ ورانہ ناموں تمام جماعتوں کہتا ہے تم سب کے نام فرقہ ورانہ ہے اس پہ اس نے رسالہ لکھا اور کہتا ہے کہ فرقہ ورانہ ناموں کا ثبوت نہیں اسی کتاب میں کہنے لگا سنیے صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے صحابہ کرام مرجیہ فرقے کے وجود میں آنے کا سبب بن گئے مرجیہ فرقے کے وجود میں آنے کا سبب بن گئے اس کی عبارت یوں ہے کہتا ہے صاحبہ کے نام نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا نہ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ امنواتے بلکہ وہ دونوں گروہوں کو برحق سمجھتے تھے اور ان کو مسلم و مومن قرار دیتے تھے ان کا یہی رویہ بعد میں مرجیہ فرقے کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا فرقہ ورانوں کا فرقہ ورانہ ناموں کا ثبوت نہیں کتابچہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر اٹھارہ ہے اسی طرح اس کی کتاب ہے صلاط المسلمین کے نام سے نماز کی کتاب لکھی ہے اس نے کہ نہیں لگا کہ نماز کی کتاب جو ہے جو اس نماز کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ٹھیک ہے جو نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں اس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کتاب کے اندر اس نے صحابہ کرام کے متعلق کیا کہا صلاط المسلمین اس کا صبر نمبر 348 ہے اس میں کہتا ہے صحابہ اور تابعین کا عمل تسلسل بتانے کے لیے پیش کیا گیا نا کہ بطور دلیل کے صحابہ کرام کی روایت نقل کر رہے تابعین کی روایت نقل کر رہا ہے اور ساتھ کہتا کیا ہے کہ میں نے یہ صرف تسلسل بتانے کے لیے جو ہے وہ حوالے دیے ہیں بطور دلیل کے نہیں یعنی صحابہ کرام کو میں بطور دلیل اور حجت کے نہیں مانتا اسی کتاب کا سرات المسلمین صفحہ نمبر 348 اس طرح ایک رسالہ ہے جماعت المسلمین کی دعوت اس کا صفحہ نمبر 858 اس میں کہا گیا صحابہ کرام کا کول فر حجت نہیں دلیل نہیں بن سکتا آپ اگر صحابہ کرام کا کال پل عجت نہیں ہے مسعود احمد بی ایس سی کا عجت یہ جو چاہے بقدے اس کی بات کا ہم اعتبار کر لیں اسی طریقے سے آگے آئیے صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے ایسی کتاب صلات المسلمین کے سوال نمبر 466 پر کہتا ہے صحابہ کرام کے آخری دور میں ترک سنن کا معاملہ کافی ترقی کر چکا تھا ان سنتوں کو چھوڑنے کا وہ اگر صحابہ کے کے آخری دور میں سنتے چھوڑی جانے لگی صحابہ کے رام کے الزام کے سنتے چھوڑ دینے صحابہ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اداب مرنے والے تھے لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ سنتیں چھوڑی جا رہی تھیں اسی طریقے سے آگے آئیے حضرت ابن مسعود کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن القدر صحابی ہیں ترک رفاع دین کی بحث میں ان پہ کیسے تنقید کرتا ہے صلاحت مسلمین سوا نمبر اس میں کہنے لگا کہ حضرت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رفا دین کو سنت جانتے ہوئے بھول گئے ہوں سنت جانتے ہوئے بھول گئے ہوں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رفا دین کا سنت ہونا ہی بھول گئے ہوں لوجی صاحب یہ رسول ہے اب ان کو یہی بھول گئے ہاں جی آئے کہتا ہے اگر اس عدیز کو صحیح مان لیا جائے تو اس کو حضرت عبداللہ ابن, ابن مسعود کی بھول تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ وہ سلاد ہی میں اور بہت ساری باتوں کو بھول گئے ہیں یہی نماز میں بہت سارے مشاغروں ہو گئے. اور ابن مسعود کے متعلق کہہ رہا ہے سرات المسلمین صبر نمبر تین سو تیئس اسی طریقے سے کیا نہیں لگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عدم رفاع دین کی حدیث کے متعلق ایک بات یاد آئی وہ یہ کہ ان کی نماز میں منسوخ شدہ یا اوائل اسلام کی بعض باتیں بھی شامل ہو گئی معلوم نہیں انہیں نسخ کا علم ہوا یا نہیں اگر ہوا تو بڑھاپے میں یا اس سے پہلے ہی بعض باتوں کو بھول گئے خلاصہ تلاشے حق اس کتاب کو اس نے مسلمان کیا بعد میں نا خلاصہ تلاش حق اس کے سبر نمبر ایک میں کہہ رہا ہے بعض سب میں آ رہی جی اب یہ تو تا صحابہ کرام پر جو ہے اب نبی پاک دی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بول گیا قرآن کے خلاف بھی بول گیا اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی بول گیا بعد والے لوگوں کی کیا حیثیت ہے اب ذرا محدسین کے متعلق بات سنی ہے کے متعلق کیا کہتا ہے اشتیاق احمد یہ جو ابھی ان کا مسودہ میں بھی ایس سی مر گیا ابھی فتنے کا جو بڑا مبتع ہے اس کا نام اشتیاق احمد ہے کراچی میں ہی ملیر کوکرا پار میں رہتا ہے بند کمرے میں بیٹھ کر ہمارے اقابر پر تنقید کرتا ہے ہمارے کابر میں سیرت مولانا فیض احمد ملتانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی تھی نماز کے نام سے اس کا اس نے جواب لکھا اس میں عجیب و غریب جہالتیں اور خیالتے ہیں ہمارا وقت بق... ہمارے پاس وقت کم ہے مگر ہم اس کا تفصیل سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس نے لکھا کیا ہے اس کتاب تحقیق سلاد اس میں یہ آدمی کہتا ہے محدثین کے ہم تخس کہتا ہے جس قدر صحیح احادیث کا التظام حسنوں یہ اس کتاب کی تعریف کر رہا ہے صلاط المسلمین کی مسعود احمد کی جس قدر صحیح احادیث کا التظام اور حسن خوبصورتی کو جماعت المسلمین کے امام جناب مسعود احمد صاحب نے انجام دیا یہ سعادت اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی یعنی حدیث دی صحیح کتاب جڑی ہے وہ صحیح عادیث جو ہے صرف مسعود احمد بیاسی نے جمع کی ہیں آج تک کبھی کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکا محدسی نے کتاب و کے باپ کیمپ کیے ہیں امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام ابن ماجا امام نسائی یہ سارے کے سارے اب مسائل نقل کر رہے ہیں فکا کرام مسائل نقل کر رہے ہیں درجنوں روایات لائے ہیں لیکن کہتا ہے ان سے صحیح عادیث نہ لائی گئیں مسعود احمد بیاسی نے پندرہویں صدی میں صحیح عادیث لائیں کس سے سنی اس نے تاکی کے سلاد نمبر آٹھ باسم میں آئی اب سنیے اس کا ایک رسالہ ہے اصول حدیث کے نام سے اس نے جو ہے وہ جو اسماء اور کی کتابوں میں اصول لکھے ہیں اب محدثین نے جو کسی روایت کو قبول کرنے کے اصول لکھے ہیں جن کو اصول حدیث کہا جاتا ہے اس نے اس کے برخلاف اس کا انکار کرنے کے لیے ایک رسالہ لکھا اصول حدیث کے نام سے اپنی امت جو اس کی امت خوبیس کی فتنائے جماعت المسلمین کے افراد وہ ان کو یہ رسالہ دے گیا بھی دیکھو اس اصولوں کی بنا پر کو پرکھو اس میں عجیب و غریب جو ہے اس نے وہ واحت باتیں کی ہیں اس کتاب کے اصول حدیث کے صفحہ نمبر ساتھ میں کہتا ہے کیا کہتا ہے جی راوی کی سکاہت کے مطلب کہتا ہے اس کا تعلق یعنی روایت کس کی قبول کرنی ہے؟ اس, کے کہتا ہے اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے تھا یا نہیں یعنی کہتا ہے جس کی ہم نے روایت قبول کرنی ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ہم اس آدمی کو دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے تو نہیں ہے کسی خاص فرقے سے تو نہیں ہے غرض یہ کہ اگر اس میں تمام خوبیاں موجود ہوں تو وہ سکا ہوگا اگر اس میں تمام خوبیاں موجود نہ ہوں تو وہ ضعیف ہوگا اب یہی اصول حدیث اس کا سفر نمبر ہے جی سات اب اس میں دیکھیے ذرا کرنے کی بات ہے اس نے کہا کہ دیکھنا ہے روایت اس آدمی کی قبول کرنی ہے جس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے وہ فرقہ کس کو گہتا ہے وہ اپنے علاوہ سب کو فرقہ گہتا ہے محدثین تو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے معدس کون تھے سنت والجماعت یہ اہل سنت والجماعت کو فرقہ کہتا ہے گویا کہ امام بخاری امام مسلم امام ترمز امام ماجا امام تحاوی جیسے عظیم القدر جو ہیں سے محدثین ان پہ حادثاف کر دیا کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ بھائی ان کی روایت قبول نہیں کی جا سکتی اصول تو یہی یہ ہوا نا آپ کبھی آپ کی ان سے بات ہو آپ کے یصول حدیث میں لکھا ہے اس کا تعلق فرقے سے نہ ہو ہم موالہ پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمہ علامہ ابن نے لکھا ہے روایات جتنے مدثین سے لی گئی ہیں وہ سارے اہل سنت تھے اہل سنت تمہارے یہاں فرقہ ہیں آپ بتاؤ سارے کے سارے مدس تمہارے ہاں غیر سکہ ہو گئے ضعیف ہو گئے پھر کیسے کہتے ہو کہ ہم کتابوں میں بخاری کے حوالے دیتے ہیں تم کو تو حاکری بخاری کا حوالہ دو تم کو تو کے مسلم کا حوالہ دو ترمزی کا حوالہ دو اس لیے کہ تم ان کو مسلمان نہیں مانتے بات میں آئی کہ نہیں جی اسی طریقے سے دیکھو اس کا یہ رسالہ ہے جماعت المسلمین کی دعوات یہ رسالوں کا مجموعہ ہے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہیں اس کے سفر نمبر 118 پر کیا کہتا ہے اہل سنت کے گروہ خانفیہ مالکی ہے،, شافی ہے یہ سارے کے سارے اپنا اسلام کے قریب بھی نہیں مسلمان تو نہیں اسلام کے قریب بھی نہیں ہیں اب دیکھو جتنے مدسین گزرے ہیں آپ طبقات حابلہ طبقاتِ شوافیہ طبقات مالکیہ طبقاتِ انفیہ کھول کے دیکھیے یہ تمام مدسین کسی نہ کسی امام کے مقلت گزرے ہیں یہ اس تمام کو کہتا ہے کہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اسلام کے قریب بھی نہیں تمام مدسین بھی احصاف کر دیا اب آئیے دیکھیے حالانکہ دیکھو حالانکہ میں نے ممکدمہ مسلم کا والد دیکھو سارے اہل و سنت سب نمبر گیارہ نا جی آگے آئیے فن تدلیس یہ اصول حدیثی رسالہ ہے فن تدلیس آپ کو علم ہوگا حدیث پڑھ نے پڑھانے والے حضرات کو کہ محدثین نے خود ایک اصول حدیث کے اندر بحث چڑھی ہے کہ اگر کوئی راوی روایت کرتا ہے روایت کرنے میں تدلیس کرتا ہے یعنی کسی وجہ سے وہ اپنے شیخ کا نام یا شیخ کے شیخ کا نام ذکر نہیں کرتا اس کا نام تدلیس ہے کہ اب اس کی روایت قبول ہوگی کہ نہیں اس میں مدسین نے باقاعدہ طبقات لکھے ہیں طبقہ اولہ طبقہ اسانیہ طبقہ یہ ثالثہ طبقہ رابعہ کہ ان میں سے پھر انہوں نے طے کیا ہے محدسین نے اصول لکھے ہیں کہ مدلسین میں سے اس کی فلاں کی روایت قبول کر لی جائے گی وہ یہ سیما پر معمول ہے فلاں طبقے کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی یہ پورا مدسین کی کتب کے اندر اصول لکھے ہیں لیکن اس آدمی نے فن تدلیس کا انکار کیا کہ تدلیس نام کا کوئی فن نہیں اب یہ آدمی کہاں حدیث کے ذخیرے پر اعتماد کر سکتا ہے اس کا مودی پہ اعتماد ہی نہیں ہے خود اس نے لکھا اسی کتاب کے اندر اصول حدیث کے سفر نمبر پندرہ پر فن تدلیس بے حقیقت فن ہے اسی طریقے سے کہنے لگا ایسا شخص یعنی مدلس آدمی کے متعلق مطلب کہتا ہے مدلس کو کہتا ہے ایسا شخص ہرگز امام یا محدث نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا دھوکھ کے باز ہوگا حدیث مذکورہ بالا کی روشنی میں جماعت المسلمین سے خارج سمجھا جائے گا غیر جو مدلس ہے وہ غیرمسلم ہے جماعت المسلمین کی جماعت سے فارغ ہے اب دیکھیے آگے کہنے لگا اصول عدیث رسالہ صفح نمبر تیرہ کا میں نے پڑھا اب چودہ میں کہتا ہے مدلس ایک بہت بڑے شرک کا مرتکب ہوا اس نے شرک فی تشریح شرک فی شریعت یا شرک فی دین کا ارتقاب کیا صفح نمبر چودہ گھر کہ جو مدلس ہے خاں کے اتنا بڑا امام کیوں نہ وہ مشرق ہے کافر ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اب اب ذرا تھوڑی سی بات آگے ہم نے وضاحت کرنی ہے کہ کہتا ہے مدسین پر تنقید کرتا ہوا محدسین پر تنقید کرتا ہوا کہتا ہے سنیے کہ علماء اب تک اس راوی کی وجہ سے جس کا نام چھپایا گیا مدلس کی روایت کو ضعیف سمجھتے رہے لیکن اس دھوکے باز قذاب کو امام یا محدثی کہتے رہے انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف غبارہ نہ کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے افسوس تقلید نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا افسوس کے تقلید نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا اصول عدیث اس کا صفحہ نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر چودہ ہے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی دیکھیے مسعود احمد بیاسی نے کہا کہ جتنے محدثین نے تدریس کی بحث ذکر کی ہے اور مدلسین کے متعلق کہا ہے اس کی روایت قبول ہے اس کی قبول نہیں ہے کہتا تمام محدثین پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ان سب نے غلط تحقیق پیش کی پندرہویں صدی میں مسعود احمد بیاسی آیا جس کو صحیح تحقیق پتہ چلی کیا اس پہ وہی اتری ہے ہائی کہتا ہے محدثین کے متعلق اسماور رجال کے محدثین کہتا علماء پر تعجب ہے کہ ایسے دھوکے بعض مشرق کو امام مانتے ہیں مدلس کے متعلق ایسے دھوکے بعض مشرق کو امام مانتے ہیں حیرت کا مقام ہے کہ ایک شخص جو حدیث میں فریب دہی کا مجرم ہو شریعت سازی کا مجرم ہو پھر وہ امام ہو سسول حدیث سب نمبر چودہ حالانکہ تدلیس جب بھی کی جاتی ہے یا کسی راوی نے کی ہے تو بھائی یہ کوئی جرم نہیں یہ کوئی علامہ فرمائے کوئی بدکاری نہیں کسی نے کی ہے اصل میں یہ مودی کے بیان کرنے کا طرز تھا کبھی اپنے استاد کا نام ذکر کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے تدریس کی تعریف ہے کہ آدمی اپنے استاد کا نام ذکر نہ کرے کتنے صاحبہ کرام ہیں انہوں نے روایات نقل کی ہے نبی وسلم کا نام نہیں لیا حالانکہ اکثر روایہ صحابہ کے رام نے نبی اباسلم سنی ہوتی ہیں. تابعین ہے وہ آپ روایت نقل کرتے ہیں نبی ابا وسلم نے یوں فرمایا اب دیکھو کیا ہے تابی نقل کر رہا ہے نبی یوں فرمایا تابی نے تو نبی ابا کو نہیں دیکھا لیکن کیا ہے اس نے صحابی سے روایت سنی ہے صحابی نبی نے نبی سنی ہے آپ جتنے تابعین ہیں جو آن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تدریس کرتے ہیں گویا کہ سارے مشرق اور کافر کا کی بات ہے کہاں کا اصول ہے اور یہ کہاں کی محدثیت ہے یہ کہاں کے اس نے اصول گھڑے ہیں سارے کے سارے اسلام کی تاریخ کو مشق کرنے کی کوشش ہے اسی طریقے سے دیکھو چونتیس اس رسالے کے اندر صفحہ نمبر سولہ اور ستارہ کے اندر چونتیس ائمہ کرام کے اس نے نام لیے ہیں جن کو مدلس اصول دیسی کتابوں میں کہا گیا اور ان سب کو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ مشرق کافر کذاب سب میں ان کے نام طلے سے لے لیتا ہوں سنیے کہتا ہے امام حسن بصری امام الولید ابن مسلم امام سلیمان العامش امام سفیان الصوری امام سفیان ابن الینا امام قطع امام اقبول امام جریر ابن ہاضم امام افس ببن ریاس امام تعاوس امام عبداللہ ابن زید امام عبداللہ ابن وحب امام علی ابن عمر ادار کتنی امام مالک امام اشاب بن عروہ امام مسلم ابن اقبا اب یہ چونتیس نام ذکر کیے ہیں اس نے کہتا ہے کہ ان سب کو تب قاتل مدلسین کی کتب کے اندر مددسین نے مدلس لکھا ہے اب دیکھو اس کے ہاں جو مدلس ہے وہ کذاب اور کافر اور مشرق ہے بتائیے سارے اعمہ کرام کافر مشرق تھے تو پھر ذخیر احادیث پہ اعتماد کیسے رہ گیا بات سب میں آ رہی ہے نا جی آپ پہلے وہ حدیث پڑھیں آپ ان کو کہو بھائی حدیث پڑھنے سے پہلے تم یہ تو طے کرو حدیث کی نصولوں سے تم بیان کرو گے نہ تم محدثین کو مانتے ہو نہ تم صحابہ کرام کو مانتے ہو نہ تم نبی پاسلم کو مانتے ہو نہ قرآن پہ تمہارا ایمان ایمانت تمہیں نہیں کر حدیث کو ہاتھ لگاؤ ہم تمہیں حدیث نہیں پڑھنے دیں گے پہلے پہلے مسود احمد کی ذات پہ بحث کرو ہم تمہاری جس طرح کے دیکھو مرزا یوگ متعلق ہم کہتے ہیں وہ حیات عیسی و بات عیصہ کی بحث چھیڑتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اس بحث میں بات میں پڑو پہلے مرزا غلامد کی شخصیت پہ بات کرو ان اضرات کی شخصیات ایسی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے ان کی ذاتی کا کردار کو دیکھو تو آپ کو گھن آئے گی ان اضرات کے کردار کو دیکھ کر کہ کسی مسلمان آدمی کردار ہے تو یہ بڑی بات کی باتیں ہیں کہ آدمی کہہ کہ یہ سولہ دیس کی باتیں کرتا ہے یہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے خیر ہم یہ بات عرض کر رہے تھے چونتیس مہدسین گشت نے نام لے کر جن میں سے اکثر تابعین طب تابعین ہیں ان کو اس نے کذاب وغیرہ کہا ہے اور اسی طریقے سے آگے امام احمد سے متعلق امام احمد ظاہر بات ہے محدث ان کے امام ہیں اور سعودیہ والے حضرات امام احمد الاحمل کی تقلید بھی کرتے ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں تاریخ متول کے نام سے اس نے دو کتابیں لکھی ہیں ایک صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے نام سے دوسری کتاب سے لکھنی شروع کی صحیح تاریخ الاسلام والمسلم متول یعنی لمبی لکھنا چاہتا تھا اب یہی لکھی آن جان نہیں ہو گیا یہی لکھی تھی ابھی اس کم اس میں کیا کہتا ہے سنیے کہتا ہے ایک راوی محمد بن اسحاق اس پہ جار اس پہ مہدسین نے جو ہے وہ تنقید کی ہے کی ہے اس کی صفائی دیتے ہوئے ایک روایت کو اپنے مطلب کے مطابق تھی صحیح ثابت کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل پر کیا کہتا ہے تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے مزید برآں ان پر تدلیس کی تہمت امام احمد نے لگائی ہے اور وہ ابن اسحاق کی فاق کے بعد پیدا ہوئے لہٰذا تدلیس کی تہمت لغو ہے تدلیس کی تہمت دیکھو تاریخ متول سوا نمبر سات گویا کہ امام احمد الحمبر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ یہ مدلس ہے کہتا ہے ان کی بات غلط ہے یہ تہمت ہے اب امام احمد الحمل حدیث کے امام ہیں ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تومت لگائی ہے یہ محدیثین کا خیر کہا ہے اسی طریقے سے امام مالک پر سنیے تنقید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن راوی کے متعلق کہا تھا یہ دجالوں میں سے ایک ہے کذابوں میں سے ایک ہے یہ اس پہ جرا مضام اقدال میں موجود ہے لیکن یہ آدمی کیا کہتا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اثر میں جرا جو ہے امام مالک نے کی ہے ہو سکتا ہے کہ امام مالک کا ان سے مذاق ہو امام مالک کا ان سے مذاق ہو آپس میں مذاق کے اندر یہ بات کہہ دی گویا کہ اصول مذاق کی کتاب ہے ہاں جی مزاء الطالم میں مذاق کی باتیں لکھی ہیں ایک لطیفہ ہوئی کتاب ہے جی غور کرنے کی بات ہے تاریخ کے متول نمبر چھ علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ ان کے متعلق یہ اس کی کتاب ہے ذہن پرستی کیپٹن مسعود الدین عثمانی کو خاص طور پہ اس میں حدف اس نے بنایا ہے اس کتاب کے اندر کہتا ہے ذہن پرستی کے صفحہ نمبر اکسٹھ کے اندر علامہ ابن حجر امام جرا و تعدیل نہیں ہے وہ تو صرف نقل ہے لو تو, تو کتوں آ گیا صدی امام ذرا و تعداد امام مالک بھی جرا کر رہا ہے امام امام جرا کر رہا ہے ہاں جی یہ ہے اس آدمی کی حقیقت اور محدثین کا احترام اس کے دل کے اندر علامہ ابن کثیر اور علامہ المدعینی رحمۃ اللہ علیہ متعلق کیا کہتا ہے اس کی کتاب ہے تاریخ متول اس کے ذرا حوالے کو ذرا غور سے سنیے یہ آدمی کیا کہتا ہے صفا نمبر اس کا اٹھارہ ہے جی کہتا ہے سنیے کہتا ہے اسی بنیاد پر اس افطراء پردازی کا پردہ چاک کیا جا سکتا ہے لیکن نہ المدائنی جن کو بہت موت پر سمجھا جاتا ہے یہ لکھتے ہوئے غیرت آئی اور نہ ابن کثیر کو جو ایک بہت بڑے محدث تھے ان کو بھی غیرت نہ آئی اے ابن کثیر کو تو اصول توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیان کو مسترد کر دینا چاہیے تھا لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا گویا کے بےغیرت کہرا کس کو علامہ ابن کثیر رامت اللہ رہ مشہور محدث اور مشہور مفسر گزرے ہیں اور علامہ المدائنی رامۃ اللہ کہ یہ بے غیرت تھے تاریخ متول صفحہ نمبر اس کا اٹھارہ بعض سب میں آئے گی نا جی اب دیکھو یہاں تک ہم نے تھوڑی سی بے ذکر کی ہے اس نے کہا دوسرے اصول کا رد کر رہے ہیں آپ موضوع سے ہٹئے نہیں موضوع ہم یہ بیان کر رہے تھے اصول ان کا ہے کہ جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے نا جی اب جو باتیں مسعود احمد نے کی ہیں اگر ہم اس کا انکار کرتے تو ہم مسلمان ہی رہتے یعنی قرآن کا انکار کرے کہو ٹھیک ہے حدیث کا انکار کرے ٹھیک ہے مدسین پر کرے کہو ٹھیک ہے ہیں جی اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم مسلم ہیں بگر نہ ہم غیرمسلم دیس ان لوگوں کا ایمان ہے یہ ان کا اسلام ہے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلم اور کوئی مسلم نہیں ہے یہ میں نے بتایا کہ سارے معدسین پر اس نے تنقید کی اب ذرا سنیے مفسرین کے متعلق کیا کہتا ہے مفسرین کے متعلق اس نے طرح طرح کی بکواسات کی ہیں آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پندرہویں صدی میں بیٹھ کر پہلے مفسرین پر کیا تنقید کرتا ہے اس کا ایک رسالہ ہے جس کا نام عصمت رسول ہے یہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا کتاب چاہ ہے لیکن اس کتاب کے اندر اس نے بہت گند مارا کیا کہتا ہے سوا نمبر اسی رسالے کا سوا نمبر ایک ہے مت رسول اس میں کہتا ہے سنیے بدقسمتی سے سب کچھ فام قرآن کے ظام میں ہو رہا ہے اس سلسلے میں سب سے بڑا ہاتھ ان مترجمین اور مترجمین مفسرین کا ہے جنہوں نے قرآن مجید کے غلط ترجمے کیے اور یہ تک نہ سوچا کہ لوگ خصوصا غیر مسلمین ان ترجموں اور تباثیر کو پڑھ کر رسول اللہ کے بارے میں کیا رائے کر کیا رائے قائم کریں گے غلطیاں بہر غلطیاں ہوتی ہیں خواہ کسی سے بھی سرجد کیوں نہ ہو اس سلسلے میں سب سے زیادہ حیرت ان مصنفین و ان پر ہوتی ہے جو ماز مکھی پر مکھی مارنے پر اختفاء کرتے رہے اور غلط ترجموں کو ہی نکل کرتے رہے جو ان کے پیش رو کرتے چلے آئے تمام وسرین پر آساف کر دی عصمتی رسول اور اس کا صفحہ نمبر ہے ایک اسی طریقے سے عصمتی رسول اسی کا صفحہ نمبر 5 ہے اس میں کیا کہتا ہے پھر ان مترجمین وسرین نے یہ کیوں نہ سوچا کہ آخر زم کے معنی کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں کہتا ہے اور بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے دوسرے معنی مفہوم کو اختیار کیوں نہیں کیا یعنی ان پہ اعتراض کر رہے ہیں آگے اسی طریقے سے اس کا سبا نمبر نو صبا نمبر نو میں کہتا ہے کاش کے مترجمین و مبصرین قرآن مجید کے آیات و عادیث کو مد رکھتے ہوئے محسوس کرتے کہ ان کے غلط ترجمے کس قدر غلط نتائج پیدا کر رہے ہیں اب یہ ساری بنیاد کیوں بنائی جا رہی ہے کہ خود جو ہے یہ آدمی قرآن کریم کے سے تفسیر لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے تفسیر قرآن عزیز تاکہ پوری جتنی تفصیلیں آج تک لکھی گئی ہیں ان پر اعتماد ختم ہو جائے اور لوگ میری تفسیر کو ہاتھوں ہاتھ لینا شروع کر دیں یہ آدمی ہے معصوم بے ہیں اس نے پندرہویں صدی میں تفسیر لکھی ہے اس کی ٹھیک ہے باقی سب مترجمین مفسرین جتنے آئے ہیں سب کے ساتھ بیکارتے مکی مکھی مارتے رہے خیر اس کے درجنوں والے ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے ہم نے آگے بھی بات کرنی ہے تھوڑی سی بات ہم نے کر دی ہے جتنے مفسرین ہیں اس پہ اس نے ہاتھ صاف کیا جتنے اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں ان پہ اس آدمی نے تنقید کی ہے لیکن اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے شیوں کی تعریف کرتے ہیں مثلاً دیکھیے یہی اسمت رسول اس کا نمبر تین کہتا ہے علامہ ابن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں جو تفسیر قمی کہلاتی ہے اور فضل ابن حسن تبرسی نے اپنی تفسیر جو تفسیر تبرسی کے نام سے مشہور ہے میں حضرت امام جابر صدق کا ایک اچھا کال نقل کیا ہے اب دیکھو تمام وسرین کو کہا کہ مکی مکی مارتے آئے اور ان شیم وسرین نے اچھا کال نقل کیا اب ذرا اچھے اس اچھے کال کا حال سنیے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ آپ کا بھلا کرے کہتا ہے کہ اس کے متعلق کہ جی ہاں یہ جو امام جاور شادق کے متعلق بات کہی گئی ہے ان کا کال نکل کا کیا گیا اس میں اگرچہ کچھ تعریفیں مانوی ہیں لیکن اچھے جذبے سے کی گئی ہیں سنیے عصمت رسول صبح نمبر تین کہتا ہے سنیے امام جا پر اور احمرد خان صاحب کے ترجموں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے احتراماً ایسا کیا ہے بہرحال دونوں ترجموں میں کچھ تحریف معنوی ضرور ہے لیکن ایک اچھے جذبہ کے ساتھ گویا کہ تعریف مانوی آدمی اچھے جذبہ کے ساتھ کر سکتا ہے یہ چیزوں کی تعریف کر گیا وہ تعریف کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کا اچھا کال ہے احمد خان اگر تعریف کرتے کہتا اس کا اچھا کال ہے تمام وسرین اگر ایک بات کہتے تو وہ سارے کے سارے مردود ہو گئے اور مکی مکی مارنے والے ہیں بات میں آ رہی جی جی اسی طرح اب میں نے تھوڑی سی یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ بھئی تفسیر اس نے خود لکھی ہے تمام وسرین پر صاف کیا تاکہ لوگ اور تفصیلیں نہ پڑھیں صرف اس کی تفسیر پڑھیں آپ دیکھیے مورخین پر باد اعتماد دی جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی سب کا اس نے انکار کیا اور کہا کہ سارے مورخین جو ہے یہ جھوٹ ہی لکھتے رہے یہ سارا جھوٹ کا پلندہ جو تاریخ لکھی گئی آپ یہ پندرہویں صدی میں بیٹھا صحیح تاریخ علیہ السلام لکھنے اب اس میں کیا کہتے تاریخ متول یہ کتاب ہے اس کے سوا نمبر ستارہ پہ کہا اکثر مورخین اپنی کتب میں تاریخی واقعات کو بے سند ہی لکھتے رہے جو سنا لکھ لیا جو پڑھا اس کو سمجھ جان لیا اس کو سچ سمجھ لیا جو جو پڑھا اس کو ساتھ سمجھ لیا یہ اب تمام ورخین پر اس نے تنقید کی ہے اسی طرح تاریخ الاسلام اور مسلمین متوال نمبر سترہ اور اٹھارہ میں کیا لکھتا ہے یہ توحید کا مسئلہ ہے اور محاذ اسی بنا پر اس افطراء پردازی کا پردہ چا کہہ سکتا ہے لیکن نہ المدعینی وہ یہ والا ہے کہ نہ علامہ المدائنی کو شرم آئی نہ علامہ ابن کثیر کو شرم آئی انہوں نے توحید کے اصولوں کو بالا تا رکھتے ہوئے عجیب و غریب باتیں لکھ دیں الوداع تاریخ کی معتبر کتاب ہے یہ بات پہلے آپ سمجھ لیں تاریخ کی جتنی کتابیں ہم نہیں کہتے کہ تاریخ کی ہر کتاب کے اندر ہر بات سچ لکھی ہے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بھائی تاریخ تاریخ اسلام کا ایک مستقل جو ہے ورثہ ہے ہماری وراثت ہے ہم اس پورے کے پورے وراثت کے مجموعے کا انکار نہیں کر سکتے کسی ایک کا واقعے کا یا بات کا غلط ہونا ایک الگ بات ہے لیکن تمام اور عرقین پر تنقید کرنا اور ان کو کہنا کہ یہ سب بھی بکواس لکھتے رہے یہ ایک الگ بات ہے جی دیکھیے اس نے کہا تاریخ متول کے اندر سوا نمبر اٹھارہ میں قطع الغرض اہل اسلام کی لکھی ہوئی یہ کتب تاریخ ایسے افسانے اور خود تراشیدہ واقعات سے مملوب ہے کہ جن کو پڑھ پا کر نام نہاد علماء کی گردن شرم سے جھک جاتی ہیں انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تاریخ کی ان کتابوں کے اکثر مندرجات جالی ہیں جن کو ہمارے سادلو اور ناداں دوست مورخین نے بے سوچے سمجھے نقل کر دیا سادالو نادان مار دکھ ساد کے ساتھ یہ اکلا مند پیدا ہوا پندرہ میں ہاں جی اب یہ اس پہ کثیر حوالہ جات ہیں میں اس کی تفصیل میں نے جانا چاہتا کیونکہ ہم نے آگے بھی تھوڑی سی بات پڑھنی ہے اس نے دیکھو اپنے پھر اس نے جو ہے نا کسی تاریخ کے اندر باتیں کی ہیں اب پوری کی پوری تاریخ اسلام کو مشق کرنے کی کوشش کی ہے مثلا محرقین نے بحث چیڑھی ہے یزید کے متعلق یزید نے بہت سارے کام جو ہے وہ خلاف سنت کیے ہیں لیکن یہ آدمی یزید کی وکالت کرتا ہے اور یزیدی ہے اور اس کی حمایت کے اندر جو ہے کہتا ہے محرقین نے جتنی باتیں یزید کی کی لکھی ہیں وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے مثلاً پیش آیا اور کیا ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے فاجر ہے ہمارے اہل کا موقف ہے لیکن اس آدمی نے اس کی صفائی کے اندر ایک رسالہ لکھا واقعہ ہر رہا اور افسانہ ہر رہا اس میں وہ کہتا ہے یزید کی وکالت کے اندر افسانہ ہررہ کی روایات تمام ناقابل اعتبار یا جھوٹی ہیں واقعۂ ہرہ اور افسانہ ہررہ سبا نمبر تین اب کہتا ہے کسی صحیح روایت سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت حسین کربلا کیوں گئے اور کیوں قتل کیے گئے واقعہ کربلا اور افسانہ کربلا صبح نمبر تیس گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دو پیج کے ساتھ حادثہ کر رہا ہے جزید کی وکالت کر رہا ہے ہم کہتے ہیں عالِ رسول کے ساتھ جس کا یہ حال ہے ہم اس کے کیا لگتے اگر ہمیں غیر مسلم کہتا ہے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں جو عالِ رسول کو نہیں چھوڑتا وہ ہمارے مطلب بکبا بک کرتا ہے اس کی بک بک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خیر اس آدمی تاریخ کو مصق کیا اور حضرت سنیے اسی واقعہ کربلاک میں کیا کہتا ہے عرت حسین کے متعلق سنیے کہتے ہیں یہ بات نواسہ رسول کو زیب نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونے والا واپس نہیں جایا کرتا یہ کسی افسان بھی حسین کا کردار تو ہو سکتا ہے نواسہ رسول حضرت حسین کا کردار نہیں ہو سکتا واقعہ کربلا افسانہ کربلا سفر نمبر 32 دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا جرا کر رہا ہے کہ یہ افسانوی حسین جس کا یہ کردار ہے نواستہ رسول کردار نہیں ہے آگے مشاجرات صحابہ آپ ادرات کو علم ہے تاریخ کی کوئی کتاب بھی اس سے خالی نہیں صحابہ کرام کی بعض غلط فہمیوں کی بنا پر منافقین کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر جنگیں ہوئی ہیں جنگ جمل ہوئی ہے جنگ صفین ہوئی ہے مشاجرات صحابہ کی بحث آپ نے پڑھی ہوگی اسلاف کا یہ موقف موجود ہے اسلاف نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے اختلاف کو جب پڑھو تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو اس لیے کہ ان کا اختلاف اشتحادی تھا جس کا اشتہاد ٹھیک تھا اس کے لیے دو راجر جس کا اشتہار ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کے لیے ایک اجر پھر بھی ہے ان میں سے کوئی گناہ نہیں ہے اب اس نے کہا صحابہ کرام کے مشاجرات کے سلسلے میں تم نے خاموش رہنا ہے لیکن اس آدمی نے کیا کیا تمام عورقین پر بات اتمادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ عجیب کہتا کہ انہوں نے کہا خاموشی خاموشی اختیار کرو اجتہادی غلطی ہوئی وہ ہند اللہ موجود ہیں کہتا یہ ساری باتیں غلط ہیں واقعہ جمل افسانہ جمل کے نام سے جنگ جمل کے اس نے حالات لکھے اور ساری تاریخ کو اس نے کر دیا اور سوال نمبر تین اور پر یہ ساری بکواس کی کہانے لگا کہ جی دیکھو یہ جو کہا جاتا ہے صحابہ کا جب جنگوں کا نام آئے اور ان کا آپس کے اندر ہونے کا تذکرہ آئے تو پھر خاموشی کر لو اس بات کی کیا ضرورت سب نمبر اسی کتاب کا واقعہ جمل اور افسانہ جمل اس کے سب نمبر چار میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے تاریخی افسانوں کو حقائق سمجھ لیا ان کو اپنے سینوں سے لگایا پھر کسی نے تو شرمندگی سے گردن چکا لی اب محرقین پر بات کر رہا ہے کسی نے شرمندگی سے گردن چھکا لی اور معذرت کر دی کسی نے صحابہ کرام کو ایران طارن تشنی کا نشانہ بنایا اگر کسی نے صفائی بھی کی تو نے اسلام کی روایت کردہ روایتوں ہی کا سہارا لیا اب سناؤ کہ بھئی یہ تاریخی روایت نکل کرنے والے دشمنان اسلام نہیں مسلمان ہیں ہاں اگر کسی بات کسی جزی کے متعلق بات ہو تو الگ بات ہے لیکن جو سارے مرقین پر یہ بحث کر رہا ہے اس کا غیر بات ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے آگے پت یہ واقعہ جمل افسانہ جمل اس کے صفحہ نمبر پانچ پہ اس نے تمام شارحین اور محدثین پر تنقید کی ہے مثلا کہتا ہے کہ جتنے محدثین ہیں واقعہ جمل کے متعلق انہوں نے روایت نقلی تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہاں امام ابو بن ابی شعبہ یعنی امام بخاری کے استاد انہوں نے اپنی کتاب مصنفہ میں روایتیں نقل کی ہیں لیکن کہتا ہے روایت نقل کی ہیں اور کہتا ہے اپنی طرف سے صحیح صحیح روایت نقل کی ہے لیکن کہتا ہے کہ جی اس کا اعتبار نہیں کیوں کہتا ہے جو اخری راوی ہے وہ واقعہ میں موجود نہیں تھا جو آخری راوی ہے جو جمل کے حالات بیان کرتا ہے وہ موجود نہیں تھا ہم کہتے ہیں وہ موجود نہیں تھا تو موجود تھا تو ذبح کرنے بیٹھا 15ویں صدی میں ہیں جی اب یہ عقل کے کچھ کام ایسے ہیں کہ aadmi کو عقل سے بھی سوچنے چاہیے 15ویں صدی والا aadmi پہلی صدی دوسری کے افراد پہ تنقید کر رہا کہ وہ موجود نہیں تھا تو موجود تھا تجھے کیسے میں چل کہ یہ سارا افسانہ ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے اس لیے اس نے سب پر اعتراض کیا اب سنیے حد شارحین حدیث کے متعلق مطلب کیا کہتا ہے واقعہ جمل افسانہ جمل صفحہ نمبر پانچ کے اندر بعض شارحین حدیث نے واقعہ کے آخری راوی تک صنعت کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اس راوی کی روایت کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر دیا حالانکہ یہ فیصلہ صحیح نہ تھا حالانکہ یہ واقعہ صحیح نہ تھا اب دیکھو اس نے یہ بات کہی کہ ہے سوا نمبر پانچ کے اندر گویا کہ تمام محرقین پر تمام شاعری حدیث پر اس نے تنقید کی ہے اب جب یہ سارے محرقین سے بج اعتمادی اس نے پھیلا دی اب کیا کہتا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ تاریخ کی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ صحیح باتیں لکھی ہوں اب وہ کون سی ہے وہ اس مسعود احمد کی کتاب یعنی اب اپنی کتاب کی مشہوری دے رہا ہے کتاب کے لئے. کہ صحیح کتاب یہ ہے اس کو پڑھو اسلاق نے جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے خیر یہ بڑی لمبی بحث ہے ہم اپنی بات تو ختم کر رہے ہیں میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے ان ادرات کا ایک اصول ہے تھوڑا سا اس کو ذکر کر دیں اصول نمبر چار ان ادرات کا اصول یہ ہے اگر جماعت المسلمین کے پاس جی اصول نمبر چار کہتا ہے ہمارے فقر کا سبب صرف ایک یعنی ایمان وطن اور زبان نہیں یعنی ایمان پہ فخر کرتا ہے کہتا ہے ہمارے فخر کا سبب یہ ہے کہ ہم ہم ہیں ممن ہونے پر ہمیں فخر ہے اور کسی بات پہ ہم فخر نہیں کرتے اس نے رسالہ لکھا ہے ہمارے فخر کا سبب اس میں یہی بات کہی ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فخر اچھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میں پورے آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا لیکن کوئی فخر نہیں یہ فخر کر رہا ہے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو فخر نہیں کیا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاح تزکم سکم او بھائی آپ نے بیان نہ کرو لیکن یہ فخر کر رہا ہے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا اب من کا نمخال الفخورہ کہ اللہ پاک جو ہے ایسے کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے سسر آیت نمبر چھتیس ان اللہ <سؤال> علیہبک اللہ <سؤال> مختع سورہ سورکمان آیت نمبر اٹھارہ اللہ پاک جو ہے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے لیکن یہ فخر کر رہا ہے قرآن کا بھی انکار عدیث کا بھی انکار پوری بات خلا سا یہ ہوا فتنا جماعت المسلمین یہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ عدیث کو مانتا ہے نہ یہ پاک کو مانتا ہے نہ صحابہ کو مانتا ہے نہ محدثین کو مانتا ہے نہ مَرقین کو مانتا ہے نہ مبصرین کو مانتا ہے اور نہ ہی جو ہے مسلمانوں کو مسلمان مانتا ہے جو آدمی پوری کی تکفیر کرتا ہے وہ خود ذرا اسلام سے خارج ہے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی یہ پندرہویں صدی میں آیا تمام کے تمام ادرات و کافر کہہ رہا ہے یہی اس آدمی کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ پاک ہم سب کو ان کے شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے و دعوانا الحمد للہ